كتاب الأشربة الأشربة المحرمة أربعة الخمر وهي عصير العنب إذا غلا واشتد وقدف بالزبد والعصير إذا تضح حتى ذهب أقل من سلسيه ونقيع التمر ونقيع الزبيب إذا غلا واشتد نبی دم ریوی بہدا تو اشریبا جمع ہے شراب کی اور عربی زبان میں شراب ہر پینے والی چیز کو کہا جاتا ہے شراب ہر وہ چیز جسے پیا جائے وہ شراب کہلاتی ہے سمجھ میں آیا تو پھلوں کے رس کو وہ کہتے ہیں بھائی شراب الفوا کے اور اطلاع شریعت میں ہر وہ چیز جس کا پینا حرام ہو اور وہ نشہ آور ہو اور وہ نشا آور ہو تو کہتے ہیں بھائی الشبۃ محرمۃ ارباطن خرام شرابیں چار ہیں یعنی وہ چیزیں جن کا پینا حرام ہے وہ چار ہیں بھائی الخمر پہلی کیا ہے خمر یعنی جسے ہم اردو میں شراب کہتے ہیں یہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہی آخر العین نبی یہ انگور کا رقص ہے ادا گلا جب یہ کھولنے لگے جوش مارے وشتدا اور تیز ہو جائے واقع دفعت کا کمانا پھینکنا زبد کہتے ہیں جھاگ کو اور جھاگ پھینکے یعنی جھاگ دینے لگے بھائی چار حرام شرابوں میں سے پہلی کیا ہے قمر ہے شراب ہے وہی نبی انگور کا رس ہے ادا جب وہ جوش مارے وشتدہ اور تیز ہو جائے وفا دفعہ اور جھاگ پھینکنے لگے جھاگ دے بھائی تو عربوں کا مخصوص طریقہ تھا بھائی انگور کے رس سے شراب بناتے تھے کے انگور کے رس کو نکال کر اس کو زمین وغیرہ میں دبا دیتے تھے یا اور طریقہ اختیار کرتے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اس میں خود بخود ابال آتے جوش آتا اور تیز ہو جاتا اور جھاگ دینے لگتا بھائی یہ خمر کہلاتا بھائی خمر شراب بھائی اور شراب کا پینا حرام ہے ایک قطرہ بھی حرام ہے چار شرابیں حرام ہیں ان میں سے یاد رکھیے سب سے سخت حرمت خمر کی ہے یعنی شراب کی ہے اس کا ایک قطرہ بھی کسی نے پیا تو اس پر حد آئے گی بھائی اسے حد لگائی جائے گی جس میں نشہ ہونا ضروری نہیں جبکہ باقی تین جو ہیں تین شرابیں ان میں نشہ ہوگا نشہ چڑھ جائے تو حد آئے گی نشہ نہیں چڑھا تو حد بھی نہیں تو یہ جب جوش مارے تیز ہو جائے اور جھاگ پھینک کے آج समझना اس کو سمجھنا آسان ہے بھائی بوتل آپ جا دیکھتے ہیں بھائی بوتل اگر بوتل میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو وہ بڑی تیزی سے اس میں سے جھاگ نکلتی ہے بھائی سمجھنا اسی طرح اور بوتل خوب ٹھنڈی ہو تو بڑی تیز لگتی ہے زبان پر بھائی تو یہ مانا ہے بھائی کہ جب جوش مارے یعنی اس میں ابا ابال آتے ہیں جوش آت اور تیز ہو جاتی ہے وہ رس تیز ہو جاتا ہے انگور کا اور جھاگ دینے لگتا ہے یہ شراب ہے مانا نا تو اس میں دیکھو اس کو پکایا نہیں گیا بغیر پکائے اس میں جوش آتا ہے اور جھاگ آتی ہے بھائی والعصیر دوسری شراب جو حرام ہے وہ آصیر ہے انگور کا رس ایزاد تو جب اسے پکایا جائے ہتا رہا اقلومین سلو سے ہی یہاں تک کہ چلا جائے اس کا دو سلو سے کم دو تہائی سے کم اس کا چلا جائے یعنی خشک ہو جائے بھئی آپ آگ پر چیز پکاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ خشک ہوتی چلی جاتی ہے تو انگور کے رس کو آگ پر پکایا جائے اتنا پکائیں اتنا پکائیں کہ وہ کافی کم ہو جائے لیکن دو سلوس جتنا کم نہ ہو مثلا تین سیر پکا رہے ہیں تو کتنا یا تین لیٹر پکا رہے ہیں تو خشک ہوتے ہوتے ایک یا ڈیڑھ لیٹر خشک ڈیڑھ لیٹر خشک ہو خو گیا سمجھ میں آیا تو دو حصے ابھی خشک نہیں ہوئے دو حصے خشک ہو جائیں صرف ایک حصہ رہ جائے تو وہ آگے حکم اس کا آئے گا کہ وہ حلال ہے بھائی سمجھ میں آئے بھائی وہ حلال ہے ہاں دو سولو سے کم کم خشک ہوا ہے وہ نق اور تمری و اور تیسری اور چوتھی حرام شراب جو ہے وہ نقل ال ہے اور نقل اور ہے نقی اور اسے کہتے ہیں کہ खजूरों کو پانی میں ڈال دیا جاتا اور پھر وہ کچھ عرصہ پڑی رہتی تو پھر پہلے پانی میٹھا ہوا پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی جوش آتا ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور نشاور ہو جاتی ہے یہ نقی عر ثمر ہے بھائی یہ کیا ہے نقی عمر اسی طرح نقی عبیب ہے زبیب کشمش کو کہتے ہیں بھائی یہ خشک انگور جو ہیں تو ان کو پانی میں ڈال دیا کچھ عرصہ پڑے رہے تو پھر ان میں بھی جوش آتا ہے اور تیز ہو جاتا ہے یہ نقیع اور کے کہلاتا ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ نقے اور تمری و نقی اور اور نقیع تمر ہے اور نقے اور ہے جب یہ غلٰ جب یہ جوش ماریں وشتدا اور تیز ہو جائیں یہ چار شراب شرابیں حرام ہوئی بھائی چار چیزیں وہ نبیزا ادنا تب خطن ہلال جب کہ نبیز تمر اور نبیزبیب وہی ب تمر کو پانی میں ڈال دیا یا کشمش کو پانی میں ڈال دیا یہ اسے پانی میٹھا ہو گیا یہ کیا کہلاتا ہے نبیز کہلاتا ہے پانی میٹھا ہو گیا تو یہ جو نبیز تمر اور نبیزیب ہے اس کو جب ان میں سے ہرے کو پکا لیا جائے ایجاد و بحق الحدن ہوما جب ان میں سے ہرے کو پکا لیا جائے ادنا قب تھوڑا سا پکانا یعنی تھوڑا سا پکایا جائے تو یہ حلال یہ کیا ہے حلال ہے اور اوپر دیکھیے ذرا جو آیا اوپر ولاسیر یہ جو عصیر جس کو پکایا گیا ہے یہاں تک کہ دو سلو سے کم یہ خشک ہو گیا یہ حرام ہے اور اس کو نیچے بین السطور لکھا ہوگا ویوسمت قلعہ اس کو کیا کہتے ہیں قلعہ کہتے ہیں اور اسی طرح نقیع تمر کے نیچے لکھا ہوگا وہ یو سم اس کو کیا کہتے ہیں سکر کہتے ہیں سین اور کاف دونوں پر فتحہ ہے تو چار حرام شرابیں کون کون سی ہوئی خمر ہے آسیر کون سا کیا نام ہے جس کا قلا تیسرے نمبر پر نقیع تمر جس کو کیا کہتے ہیں سکر اور چوتھی نقیع زبیب یہ چار حرام ہیں اور نبیز تمر اور نبیز زبیب جب ان کو تھوڑا سا پکا لیا جائے تو یہ حلال ہے جبکہ پہلے جو تھا نقیع تمر اور نقیع زبیب وہ بغیر پکائی ان جوش آیا اور تیز ہو گئی وہ انشتدا اگرچہ وہ تیز ہو جائے اس کا تعلق ماخابل کے جملے سے ہے کہ نبیز تمر اور نبیز زبیب جب ان کو تھوڑا سا پکا لیا جائے تو یہ حلال ہے وہ انشتدا اگرچہ یہ تیز ہو جائیں ادا شریب امین ہو ادا ما بین ہو ون یغلٰ ان لا یوس کی جب پی لیا اس میں سے ماں اتنی مقدار ماں سے کیا مراد ہے مقدار جب پی لیا اس میں سے ماں اتنی مقدار یا کہ غالب ہے اس, کے اس کا گمان ان لا کی کہ یہ اس کو مدھوش نہیں کرے گی اسے نشہ نہیں چڑھے گا من غیر لہ ولا بن بغیر لہو لاس کے ولا پر بن اور بغیر متفی کے بھائی آپ کو بتلایا انہوں نے کہ نبیز تمر اور نبیزیب جو ہے ان کو جب تھوڑا سا پکا لیا جائے تو یہ حلال ہیں اگرچہ یہ تیز ہی کیوں نہ ہو جائیں اور کتنی حلال ہیں کہتے ہیں اتنی مقدار کہ جس سے اس کا غالب گمان یہ ہے کہ اتنی مقدار پینے سے نشہ نہیں چڑھے گا بھائی نشہ نہیں چڑھے گا مسن ایک پیالہ پیتا ہے تو نشہ نہیں چڑھتا دو پیئے گا تو کیا ہو جائے گا اس سے نشا تو ایک پیالے کی مقدار معلوم ہوا وہ حلال ہے لیکن پھر اس کے اندر بھی شرط ہے کہ وہ بطور لہو لائف اور مستی کے طور پر نہیں پیتا بلکہ صرف قوت حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے یا بطور دوا کے قوت آ کے حاصل ہو جائے میں اچھی طرح عبادت کمزور ہو گیا تو اس سے قوت آئے گی اللہ کی عبادت میں مجھے کیا ہوگی آسانی ہو جائے گی تو عبادت کی نے قوت کی نیت سے پیتا ہے یا دوا کے طور پر پیتا ہے پھر تو یہ جائز ہے اتنی مقدار جس سے نشانہ ہوتا ہو اور اگر مستی کے طور پر پیتا ہے تو پھر یہ بھی حلال نہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی ولا باسبل خلی اور کوئی حرج نہیں ہے خلیطین کے اندر خلیطین بھیا کے حاشیے میں تعریف دی ہوئی ہے نشان بس لگا لیجئے وہ ہوا عبارتن تمری و نقی زبیبی یخلطانی فیوت بخوباد ذالی کا اطنا تب خطن فیوت رکوحتا وشتدا وہ نقیع نقمر اور نقیع زبیب جو ہیں کہ ان کو ملا لیا جائے اس کے بعد ان کو تھوڑا سا پکا لیا جائے پھر ان کو چھوڑ دیا جائے کچھ عرصے کے لیے یہاں تک کہ ان میں جوش آ جائے اور تیز ہو جائیں یہ کیا کہلاتا ہے نقیع تمر اور نقیع زبیب دونوں کو ملایا اور ملا کر پھر کیا, کیا ان کو پکا لیا پھر اس کے بعد کچھ عرصہ پڑی رہی جب پھر کچھ جوش آیا اور یہ تیز ہو گئی یہ خلی ہے اس میں کوئی کہتے ہیں حرج نہیں بھائی و حَلَالٌ اور شہد کی نبیز بھائی شہد پانی میں ملایا و اور انجیر کی نبیز ویمت اور گندم کی نبیس وہ اور جو کی نبیس و ضورتی یہ را مخف ہے مشدد نہیں ہے وہ اور مکئی کی نبیز بھائی مکئی جوار بھائی اس کو زورت کہتے ہیں عربی میں زورتن را مخف ہے بھائی ان سب کی نبیس حلال ہے ان لم یتبہ اگر چین کو پکایا نہ جائے شہد کی نبیس انجیر کی نبیس گندم کی نبی جو کی نبی اور مکئی کی نبیس یہ حلال ہیں اگر چین کو نہ پکایا جائے پھر بھی یہ حلال ہے وہ آصیر و اضاطہ انتدا اور انگور کا رس جب اسے پکا لیا جائے اتنا, اتنا پکایا جائے حتی زہب منہ ہو، یہاں تک سولو چلے گئے بھئی. یعنی تین حصوں میں سے دو حصے خشک ہو گئے باقی کتنا رہ گیا ایک حصہ تو یہ حلال ہے وہ انشتدا اگرچہ تیز ہو جائے یہ کیا ہو جائے यह تیز यह ہو جائے کیونکہ کثر بخ نے اس کی گویا کے ماہیت ہی بدل دی اتنا زیادہ پتا لیا گویا کہ یہ اور ایک نئی چیز بن گئی سمجھ میں آیا بھائی یہ گویا نئی چیز بن گئی تو یہ وہ تلا نہ رہا تیلا تو حرام تھا لیکن اس میں دو سولو سے کم جلتی تھی اور اس میں دو سولو سے زیادہ جل کر خشک ہو گئے دو سول ولابا صبل دوبا اول ہن تم اول مظفط اویر بھائی یہ کچھ برتن تھے قدیم زمانے میں جن میں شراب بنائی جاتی تھی ایک دوبا تھا بھائی دوبا دوبا یہ برتن کدو سے بنایا جاتا تھا بھائی کدو سے بھائی یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے کدو ہوتے ہیں بھائی شلجم کے برابر ہی ہوں گے کتنے کیا کہتے ہیں اس کو گیا کدو بھائی گیا کدو بڑا کدو دیکھا ہے آپ نے کبھی بھائی جی ہاں وہ کافی بڑا ہوتا ہے اور یوں سمجھو یہ ڈیڑھ لیٹر والی بوتل جتنا بھائی یہ اس سے بھی بڑا اس کو کیا کر لیا جاتا تھا خشک کر دیتے بھائی خوش کر لیتے پھر اندر سے اس کا گوتا وغیرہ نکال لیتے پھر وہ ایک برتن نما بن جاتا بوتل نما بن جایا کرتا تھا بڑا مضبوط باہر کا چھلکا ہوتا تھا تو بالکل بہترین ایک بوتل بن جاتی تھی اس کے کی اندر کیا کرتے تھے وہ شراب بنایا کرتے تھے بھائی عرب اس زمانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اسی طرح حنتم بھائی ہنتم یہ سبز رنگ کا مٹکا ہوتا بھائی خاص قسم کا سبز رنگ کا مٹکا اسے ہنتم کہتے تھے مزفت مظفت بھی ایک برتن تھا گھڑا تھا جس کے اندر کی طرف بھائی یہ تارکول جیسا کوئی مثالا لگایا جاتا تھا بھائی تارکول جانتے ہیں نہیں بھائی تارکول یہ لک بھائی جس سے سڑکیں بنتی ہیں اس قسم کا ایک مثال آتا تھا وہ اس کے اندر سارا لگایا جاتا تھا خاص طور پر شراب اس میں بنائی جاتی تھی اس کو مزفت کہتے تھے نقیر بھائی نقیر لکڑی کو جو ہے لکڑی لکڑی کو کھود کر پیالہ نما ایک برتن بنا لیتے تھے اور اس میں پھر شراب تیار کرتے تھے تو یہ سارے شراب کے برتن ہیں ان میں شراب بنائی جاتی تھی تو کیا ان برتنوں کے اندر نبیز بنانا جائز ہے یا نبیز نہیں بنا سکتے یاد رکھیں ابتدائی اسلام کے اندر جب شراب کی حرمت کا پہلے تو شراب حرام ہی نہیں تھی آہستہ آہستہ اس کی حرمت آئی اور جب شراب کی حورمت آئی تو تاکہ خوب اچھی طرح لوگوں کے دلوں سے یہ نکل جائے گی تو حکم میں بڑی سختی آئی یہاں تک کہ شراب جن مٹکوں میں بنائی جاتی تھی ان مٹکوں اور برتنوں کو استعمال کرنے سے بھی روک دیا گیا تاکہ لوگوں کی طبیعت اس سے خوب متنفر ہو جائے اچھی طرح تو ان برتنوں کو اور وہ مشکیزیں جن میں شراب ہوتی تھی ان کو بھی پھاڑ دیا گیا کسی کو اس اس برتن کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی بھائی جن میں شرابیں پڑی سمجھ میں آیا بھائی تو پھر جب وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی اچھی طرح تو پھر اس کے بعد بھئی وہ شدت میں کمی آ گئی اور کہ اب ان برتنوں کو استعمال کرنا برتنوں کو استعمال کرنا درست ہے مولانا ہاں اگر اس میں شراب کے اثرات ہیں پھر تو جائز نہیں لیکن اشکر شراب کے اثرات کوئی نہیں پھر ان کو استعمال کرنا درست ہے بھائی تو اسی لیے صاحب خزوری بھی اب یہی بات بتا رہے ہیں وَلَا بَاسَ بِلِ اور کوئی حرج نہیں ہے نبیز بنانے میں کا کیا مانا نبیس بنانا اور کوئی حرج نہیں ہے نبیس بنانے میں دوبا کے اندر بھائی وہ جو برتن کدو سے بنایا گیا ہے ول اور وہ جو سبز گھڑا ہے ول مظفتی اور وہ گھڑا جس میں زفت لگایا گیا ہے اندر بئی مثال والنقیر اور وہ کھدی ہوئی لکڑی جو ہے وہ سیا خلن اوشی ان تریہ بھائی شراب کو کہتے ہیں اگر دھوپ میں کچھ عرصہ رکھ دیا جائے تو وہ سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ اسی طرح شراب کے اندر اگر نمک وغیرہ ڈال دیا جائے تو پھر تو بھی وہ کچھ عرصے میں پھر سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے جب تک وہ شراب ہے وہ حرام ہے ایک قطرہ پینا بھی لیکن جب اس سے سرکہ بن گیا اب سرکے کا استعمال تو جائز ہے اب وہ نشہ وغیرہ ختم ہو گیا اس میں تو یہ بھی حلال ہو جائے گا اس سرکے کو استعمال میں لانا جائز ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ ادا تخلخم رحلت جب سرکہ بن جائے شراب حلت تو وہ حلال ہو گئی سوا ان فارتہ برابر ہے کہ چاہے وہ خود سرکہ بن گئی ہو بھی یا کسی ایسی چیز کے ذریعے تو ریہ پی ہا جو اس میں ڈالی گئی ہے یا کوئی ایسی چیز جو اس میں ڈالی گئی اس سے سرکہ بنی چاہے خود سرکہ بنے چاہے کوئی چیز ڈالنے سے سرکہ بن جائے اس کو وہ حلال ہو گئی بھائی ولا یو کرخلی اور مسرو بھی نہیں ہے اس کو سرکہ بنانا بھائی اس کا سرکہ بنانا مقروبی نہیں بالکل حلال ہے ہر لحاظ سے بھائی کتاب زبا فید شکار کو کہتے ہیں بھائی یہ کتاب ہے شکار اور زبیخوں کے بیان میں يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والباذ وصائر الجوارح والصائر الجوارح المعلمه جائز ہے شکار کرنا کتے کے ذریعے المعلم وہ کتا تعلیم دیا گیا ہو یعنی تربیت یافتہ ہو گئی تربیت یافتہ یجز الاطیاد بل قلبل معلم جائز ہے شکار کرنا تربیت یافتہ کتے کے ذریعے والفہدی اور فہد چیتا یا سیندوا بائی چیتے کے ذریعے لیکن کون سا ہو یہ بھی تربیت یافتہ ہو والبازی اور عقاب بائی رقاب باز جس کو کہتے ہیں آپ وسائل جوار جوارح جمع ہے جارحہ کی یہ شکار کرنے والے جانور کو کہا جاتا ہے جو جانور یا پرندے شکار کرتے ہیں بھائی اس کو کیا کہتے ہیں جارح تو اوقات کے ذریعے بھی شکار جائز ہے وسا ایر اور تمام شکار کرنے والے جانور بھئی. جانوروں کے ذریعے المعلمتی جو کہ تربیت یافتہ ہوں بھائی بھائی تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے بھائی کوئی انسان شکار کرتا ہے تو کتے کے ذریعے کرتا ہے یا چیتے کے ذریعے یا اوقات کے ذریعے تو اس جانور یا پرندے کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے بھائی تربیت یافتہ ہوگا تو اس کا شکار حلال ہے ورنہ وہ چیز جو شکار کر کے لایا وہ حلال نہیں ہے اگر تربیت یافتہ نہیں ہے اب تربیت یافتہ اور کسے کہیں گے اور غیر تربیت آفتہ کسے کہیں گے صاحب خزوری خود بسل آ رہے ہیں یاد رکھیے کتے کا تربیت یافتہ ہونا یہ ہے کہ وہ تین مرتبہ شکار کو پکڑ کر لے آئے اور اس کو نہ کھائے بھائی تین مرتبہ بھائی کھاتا نہیں ہے پکڑ کر مالک کے پاس لے آتا ہے بھائی یہ اس کے تربیت یافتہ ہونے کی علامت ہے وجہ یہ کہ اس کی عادت ہے یہ کھانے والی چیز لے کر انسان سے دور بھاگتا ہے اور جب یہ لے کر آ رہا ہے انسان کے پاس معلوم ہوا یہ کیا ہے تربیت یافتہ ہے یہ ہے کتے کا تربیت یافتہ ہونا اور رقاب کا تربیت یافتہ ہونا یہ ہے کہ اسے جب مالک بلائے تو یہ اس کے پاس آ جائے معلوم ہوا یہ تربیت یافتہ ہے کیونکہ اوقات وغیرہ انسانوں کو دیکھ کر دور جاتے ہیں تو اس کا واپس آنا کس چیز کی علامت ہے <تصفح> تربیت یافتہ ہونے ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی <تصفح> کہتے ہیں وہ تعلیم القلبی اور کتے کا تربیت یافتہ ہونا وہ یہ ہے کہ اینت رکل اخلاص لمر رات ان کے وہ چھوڑ دے کھانے کو تین مرتبہ وہ تعلیم البازی این جا عیدا اور وہ خواب کی تربیت آفتا ہونا وہ یہ ہے کہ وہ لوٹے لوٹائے آئے ایدا داؤتہ جب آپ اس کو پکاریں اب یاد رکھیے یہ جو جانور کے ذریعے یا پرندے کے ذریعے ہم شکار کر رہے ہیں اور وہ شکار کرتا ہے اور شکار کو زخمی کر دیتا ہے اور شکار مر جاتا ہے اب اس مرے ہوئے جانور کو اٹھا کر مالک کے پاس لے آیا تو یاد رکھیے اگرچہ وہ مر چکا ہے لیکن پھر بھی حلال ہے اس کا کھانا اس کا کھانا کیا ہے حلال ہے بھئی کیوں حلال ہے وہ تو مر چکا ہے وجہ یہ بنانا کہ یہ بھی زبا ہے یہ بھی کیا ہے زبا یاد رکھیے بھائی زبا دو قسم پر ہے ایک زب ہے اختیاری ہے ایک زب ہے افطراری ہے ذبا کتنی قسم پر دو قسم پر ایک زب ہے اختیاری ہے ایک زب ہے افطراری ہے زب اختیاری تو آپ جانتے ہیں بھائی آپ نے مرغی کو بکری کو گائے بیل وغیرہ کو ذبا کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں چھری کے ذریعے گردن پر ذبا کرتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں بھائی فبلا رخ لٹا کر اللہ کا نام لے کر ذبا کیا جاتا ہے یہ کیا ہے ذب اختیاری بھائی آپ کا اختیار تھا آپ اس پر قادر تھے کہ کیا کریں اس جانور کو ذبا کر دیں لیکن جب جانور بے قابو ہو جائے وحشی ہو جائے کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا تو پھر زبرد استراری بھی جائز ہے بھائی استرار مجبوری کو بھائی سمجھ میں آیا مجبوری کے حالت میں اور اس کا پھر کیا طریقہ ہے کہتے ہیں مثلا کوئی گائے بیل ہے وہ وحشی ہو گیا کسی طرح قابو میں ہی نہیں آ رہا تو فکہ کرام فرماتے ہیں بھائی اس کو دور سے چھری نیزہ وغیرہ یا کوئی چیز مار دو قریب تو وہ کسی کو آنے نہیں دے رہا دور سے کیا کرو چھری وغیرہ نیزہ مار دو وہ زخمی ہو جائے خون نکلے اور وہ مر گیا وہ جانور مر گیا تو حلال ہے کیونکہ یہ ذبح استراری ہے آپ نے زخمی کیا یا نہیں کیا خون نکل آیا اس کا بھائی اور وہ خون پھر نکلنے سے کیا ہوا وہ جانور ہلاک ہو گیا تو یہ بھی ذیبا ہے لیکن یہاں ضروری ہے بھائی پھینکتے ہوئے کیا کہیں گے آپ جیسے زبا زب اختیاری کے اندر اللہ کا نام لیتے تھے یہاں بھی کیا کریں گے اللہ کا نام لیں گے صورت سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی زبا ہے البتہ یہ اضطراری ذبح ہے مجبوری کی حالت میں اور ایک کیا تھی اختیاری کے اپنے جانور اپنے قابو میں ہے تو وہاں تو جو طریقہ ذکر ہے مسنون طریقہ اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے اللہ کا نام لیا جائے ذبا کرتے ہوئے تو یہ جو شکار کرتے ہیں کسی جانور کے لیے یا تیر کمان کے لیے یہ شکار میں یہ جو ہم جانور کو بھیجتے ہیں یہ جانور بھی ہمارے لیے اعلی ہے اعلی جا جیسے چھری بھائی جانور کو کرنا ہو بھائی اس کو کس آلے کے ذریعے کرتے ہیں چھری جیسے چھری آلہ ہے ذبا کرنے کا تو یہ جو شکار تھا بھائی شکار آپ کے قابو میں آتا ہے ویسے نہیں اب وہاں زبہ استراری جائز ہے اور زبہ استراری پھر کس کے ذریعے ہوگی کہ تیر کے ذریعے مارا اللہ کا نام لے کر تیر چلاؤ یہ جیسے چھری آپ کے ہاتھ میں تھی آلہ تھا زبا کا اب یہ تیر ہے آپ کا آلہ زبا کا تو چھری چلاتے ہوئے جیسے اللہ کا نام لینا ضروری تھا تیر چلاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے اور اسی طرح چھری کی طرح یہ جانور اور پرندہ بھی ہے یہ بھی آپ کے لیے آلے کا کام کر رہا ہے آگے جس جانور کو یہ پکڑتا ہے شکار کرتا ہے پھر اسے زخمی کر دیا اور اس سے اتنا خون نکلا کہ وہ جانور مر گیا تو بھائی زبے استراری پائی گئی لہذا وہ جانور حلال ہے بشرتے کہ اس جان کتے کو یا اس عقاب کو چھوڑتے وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہو جیسے ذب اختیاری کے وقت میں اللہ کا نام لینا ضروری ورنہ جانور کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا یہاں بھی یہ آپ کے لیے چھری کی طرح آلے والا کام کر رہے ہیں بھائی سمجھ میں آیا تو ان کو بھی چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری تو جب اللہ کا نام لے کر کتے کو شکار پر چھوڑ دیا اور کتا گیا اور اس نے شکار کو خوب زخمی کر دیا اور پھر اٹھا کر لے آیا لیکن جب تک مالک کے پاس اس نے پہنچایا یا مالک شکار تک پہنچا تو وہ شکار ہلاک ہو چکا تھا تو کہتے ہیں اس کا کھانا جائز ہے کیونکہ زب استراری پائی گئی زبا میں کیا ہوتا ہے جانور کا خون بہایا جاتا ہے اس میں بھی کیا ہوا جانور کا خون بہا ہے اور اس میں کیا تھا سوری چلاتے وقت کیا کیا جاتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہاں بھی کیا کیا گیا کتے کو یا اوقات کو بھیجتے وقت اللہ کا نام لیا گیا صورت سمجھ میں آ گئی یہ اختیار ہے تو جو ذبح اختیاری کے اندر شرائط تھی وہی شرائط یہاں پوری ہوں گی تو جانور وہ شکار حلال ہوگا اگر وہ شرطیں پوری نہیں تو شکار بھی حلال نہیں مثلا کتا گیا اس جانور شکار کر کے لایا جب مالک کے پاس پہنچا تو شکار مر چکا تھا اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں تو اس پر زخم کا نشان بھی کوئی نہیں کتے نے گردن سے پکڑا اسے بھائی اب آپ مجھے بتائیے یہ شکار حلال ہوگا یا حلال نہیں حلال نہیں ہوگا کیوں نہیں حلال بھائی کیونکہ فون نہیں نکلا زبا ہے ہی نہیں بھائی صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح ہونا ضروری تو وہ زخمی کرے فون نکالے اس کا بھائی یہراری پائی جائے گی ایک آدمی نے بھائی کتے کو بھیجا شکار کے پیچھے اور اللہ کا نام نہیں لیا اس کو بھیجتے وقت بھائی تو اللہ کا نام لی نہیں لیا کتے کو بھیجتے ہوئے اب وہ ایک جانور کو پکڑ کر لے آیا جس کو وہ زخمی بھی کر چکا ہے اس کا خون نکلا ہے اور وہ مالک تک پہنچنے سے پہلے ہلاک ہو چکا ہے اب آپ بتائیے یہ شکار حلال ہے یا حرام हाम جی हाम حرام ہے کیونکہ اس نے کتے کو بھیجتے ہو, اللہ کا نام نہیں لیا हुँ. یہ اس وقت ہے جب کہ اس نے جان بوجھ کر نام نہ لیا ہو ہاں اگر بھول گیا تو پھر تو کے اندر بھی غلطی سے اگر کوئی بھول جاتا ہے تو وہ جانور بھی حلال ہوتا ہے زب اختیاری میں آپ جانور کو زبا کرنے لگے اور اللہ کا نام لینا بھول گئے تو جانور حلال ہے لیکن اگر جان بوجھ کر نہیں لیا تو پھر جانور حرام تو زب اختیاری میں بھی اسی طرح ہے اگر کتے کو بھیجتے ہوئے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا تو شکار حرام اور اگر بھولے سے رہ گیا اللہ کا نام تو شکار حلال ہے سورج سمجھ میں آ اچھی طرح تو کیا دیکھیے اب کتاب فعین او بہل معلما سل اور اگر بھیجا اپنے تربیت یافتہ کتے کو او بازیاہ یا اپنے اوقات کو جو تربیت یافتہ ہے سفر یہ کی اوقات کی ایک قسم ہے جسے شکرا کہتے ہیں اردو میں بھائی شکرا یہ اوقات سے کافی چھوٹا ہوتا ہے اوقات تو بہت بڑا ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو چھوٹے موٹے بکری کے بچے کو بھی آرام سے اڑا کر لے جاتا ہے اور شکرا چھوٹا ہوتا ہے اس سے لیکن بے انتہا تیز رفتار ہوتا ہے بھائی اوقاف سے بھی کئی گنا تیز رفتار بھائی تو یہ آپ نے اوقاب کو بھیجا یا اپنے شکرے کو بھیجا الا صحیح دن شکار پر وضا کر رسم اللہ تعالی ارسالی اور اللہ کا نام لیا اللہ کا نام ذکر کیا اس پر ہی اس کو بھیجتے وقت اس کو چھوڑتے وقت ف اس نے شکار کو پکڑا وہ جا ہو اور اس کو زخمی کیا فماتا تو وہ شکار مر گیا اکلو ہو تو حلال ہے اس کا کھانا دیکھو ساری شرائط ذکر کر دی صاحب قدوری نے بھیجتے ہوئے کیا, کیا اللہ کا نام لیا اور پھر اس نے شکار کو زخمی بھی کیا اور پھر وہ شکار مر گیا زبا سے پہلے تو اس کا کھانا حلال ہوا فین ہل کل اویل فا دم یو کل بس اگر اس میں سے کھا لیا پتے نے یا چیتے نے لم یو تو اس شکار کو پھر نہیں کھایا جائے گا بھائی شکار میں سے اگر کتا یا چیتا بھی کچھ کھا چکا ہے پھر نہیں کھایا جائے گا کیوں بھائی کیوں نہیں کھایا جائے گا وجہ یہ کہ معلوم ہوا یہ تربیت یافتہ نہیں ہے اس نے اپنے لیے چیز کو پکڑا ہے مالک کے لیے نہیں پکڑا کیونکہ کتے کے اور چیتے کے تعلیمی یافتہ ہونے کی علامت کیا تھی جو کھائے بغیر مالک کے پاس لے آئے اور اس نے تو اس علامت کے خلاف کام کیا خود ہی کھا لیا معلوم ہوا یہ تربیت یافتہ نہیں تو کہتے ہیں فن اکلام انہ کلب اول فہد یو کل پس اگر اس میں سے کھا لیا کتے نے یا چیتے نے لم یو کل تو اس شکار کو نہیں کھایا جائے گا وہ ان اکلام بازی اوکیلا اور اگر اس میں سے عقاب نے کھا لیا اکیلا تو پھر وہ شکار کھایا جائے گا بھائی اوقاب کو عش وغیرہ پکڑ کر لاتا ہے لیکن اس میں سے خود بھی کھا چکا ہے کیا اب وہ حلال ہے یا حلال نہیں کہتے ہیں حلال ہے بھائی بھائی کیوں ابھی آپ نے بتایا کتا یا چیتا اگر اس میں سے کھا لے تو وہ حرام ہوتا تھا بھائی وجہ یہ کہ کتے کے تعلیمی یافتہ ہونے کی علامت اور تھی اوقاب کے تعلیمی آفتہ ہونے کی علامت اور ہے عقاب. کتے کی علامت کیا تھی تربیت یافتہ ہونے کی <تصفح> <تصفح> <کہ> وہ <تصفح> نہ کھائے اور اس نے اس کے خلاف کام کیا اور اوقات کی تربیت یافتہ ہونے کی علامت کیا تھی کہ اسے جب بلاؤ تو وہ آ جائے تو اس میں نہ کھانے کی تو شرط ہی نہیں تھی سمجھ میں آئی بات تو لہذا اس کا شکار حلال ہے تو ایک کتے کو مثلاً آپ بھیجتے ہیں یاد رکھیے وہ شکار آپ بھیجتے ہوئے آپ نے اللہ کا نام لیا وہ گیا اس نے شکار کو زخمی کیا اور شکار مر گیا وہ لے آیا آپ کے پاس تو اس شکار کا کھانا حالات <تصفح> آپ کے پاس لے آیا آپ نے شکار پکڑ لیا اچانک پھر اس کتے نے چھلانگ لگائی اور آپ کے ہاتھ سے وہ شکار لے کر بھاگ گیا بھائی آپ کیا حکم لگائیں گے کہتے نہیں بھائی اب کوئی فرق نہیں پڑتا اب تو ایک دفعہ چیز پہنچا چکا ہے اب مالک کے ہاتھ سے چھین کر لے کر جاتا ہے تو مم. کوئی فرق نہیں پڑتا یہی طرح نے کتے کو بھیجا بھائی شکا... اللہ کا نام لیا اور شکار کے پیچھے چھوڑ دیا وہ دوڑا اس نے ایک خرگوش کو پکڑا پھر دوسرا نکلا اس کے پیچھے اس کے پیچھے بھی دوڑا اسے بھی گرا دیا پھر تیسرا خرگوش نکلا اس دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے کے پیچھے بھاگا تین چار خرگوش اس نے جان شکار اکٹھے کر لیے تو کیا سارے حلال ہیں یا نہیں ہم نے تو ایک کے پیچھے چھوڑا تھا کہتے ہیں بھائی سارے حلال ہیں جب آپ نے اللہ کا نام لے کر کیا اس کو بھیجا ہے اور اس نے سب تمام شکار زخمی بھی کیے اور پھر اس کے بعد وہ مرے ہیں تو سارے حلال ہیں بھائی وہ ان ادرقل مر سیل الفید <حَيًّن> یاد رکھیے آپ نے شکار کے لیے اللہ کا نام لے کر کتے کو چھوڑ دیا شکار کے پیچھے کتا شکار کے پیچھے دوڑا اور اسے پکڑ لیا زخمی کیا آپ جب پہنچے شکار تک تو شکار ابھی زندہ تھا ابھی مرا نہیں اب یاد رکھیے یہ جو کتے کے زخمی کرنے سے وہ مرتا تھا یہ کون سی زبا تھی زب استراری تھی اور زب استراری کی اجازت کب ہوتی ہے جب انسان زب اختیاری پر قادر نہ ہو یہ شکار کے زب اختیاری پر آپ قادر تھے نہیں وہ تو آپ کے قابو میں ہی نہیں آتا تو لہذا وہاں زب استراری جائز تھی لیکن اب یہ جو کتے نے شکار پکڑا ہے زخمی کیا ہے ابھی مارا نہیں تو یہ بھی زندہ ہے اب آپ ذبح اختیاری پر قادر ہو چکے آپ پہنچ گئے اس تک تو اب آپ کے لیے ذبح کرنا ضروری ہے اب آپ کیا کریں گے اسے ذبح کریں گے تو یہ حلال ہوگا اگر آپ نے ذبح نہ کیا وہ ویسے ہی مر گیا تو یہ کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا کیونکہ ذبح اختیاری پر جب قدرت ہو تو پھر ذبح فراری جائز نہیں تو کہتے ہیں وہ ان ادرک المرسل فیدا اگر پا لیا المرسل وہ جو بھیجنے والا ہے جانور کو پرندے کو یعنی وہ شکاری اور اگر پا لیا اس جانور کو بھیجنے والے نے کس چیز کو پایا شکار کو ہے زندہ, زندہ پایا وجب علیہ ہی واجب ہے اس پر اینزت کیا ہو کہ وہ اسے ذبا کرے ہو لم اگر چھوڑ دیا اس نے اس کی زبا کو یہاں تک کہ وہ مر گیا لم یو تو اسے کھایا نہیں جائے گا وہ خانہ کا لم یجر اور اگر بہ خان کا کیا مانا گلا گھونٹنے کے بھائی وہ ان خان کا اگر اس شکار کا گلا گھونٹ دیا کتے نے وہ لمب جو اور اسے زخمی نہیں کیا لم کل تو اسے کھایا نہیں جائے گا بھئی کیوں نہیں کھایا جائے گا کیونکہ خون نے نکالا زبان نہیں پائی گئی سمجھ میں گلا گھونٹ کر مارا وہ انشارہ کا ہو غیر و بھائی آپ نے کتے کو شکار کے پیچھے اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا وہ کتا شکار کے پیچھے دوڑا ساتھ ایک اور کتا بھی مل گیا وہ غیر تربیتی یافتہ تھا دونوں نے مل کر شکار کیا یا اس کتے کے ساتھ ایک مجوسی کا کتا بھی مل گیا یا اس کتے کے ساتھ ایسا کتا مل گیا جو ہے تو تربیت یافتہ لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا بھیجتے ہوئے تو یاد رکھیے اب جو شکار کیا اس کا کھانا حلال نہیں اس لیے کہ پہلا کتا غیر تربیت یافتہ تھا جو اس کے ساتھ ملا بھائی اور غیر تربیت یافتہ کتے کا شکار تو کھانا جائز نہیں دوسری بات مجوسی کا کتا ساتھ مل گیا بھائی پھر تو مجوسی کا کتا ساتھ شریک ہوا اور مجوسی کا اپنا زیبا شدہ زبیحہ حلال نہیں تو اس کے کتے کا شکار بھی کبھی وہی حکم ہے اس کا بھی کھانا جائز نہیں بھائی اور تیسرا ساتھ ایسا کتا مل گیا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا تو یہاں اس کی وجہ سے بھی اس قسم کے کتے کا شکار بھی کھانا جائز نہیں ہوتا تو یہاں دو استعمال آ گئے مولانا اگر آپ کے کتے کی طرف نسبت کی جائے دیکھا جائے تو شکار کو حلال ہونا چاہیے اور دوسرے کتے کی طرف نسبت کی جائے تو شکار کو کیا ہونا چاہیے حرام ہونا چاہیے سمجھ میں آیا تو اب فقاہ کرام نے حرمت والا حکم لگا دیا اس لیے کیونکہ احتیاط اسی میں ہے احتیاط کس میں ہے اسی احتیاط اس کے اندر ہے کہ اسے حرام قرار دیا جائے تو کہتے ہیں وہ ان شارہ کا ہو کلبن غیر اگر شریک ہوا اس کے ساتھ ایسا کتا جو غیر تربیت یافتہ ہے او قلب مجوسیین یا اس کے ساتھ شریک ہو گیا کسی مجوسی کا کوئی کتا او کلبل لم یوس اسم اللہ تعالیٰ یا ایسا کتا کس پر ذکر نہیں کیا گیا تھا اللہ کا نام لم یو تو اس شکار کو نہیں کھایا جائے گا وَإِذَا رَمَ الْرَجُلُ صَحْمًا إِلَى الصَّيْدِ اور جب پھینکا, کسی آدمی نے تیر اللہ کا نام لیا عِند الرَّمْي। تیر پھینکتے وقت وہ قیلا تو کھایا جائے گا ماں وہ شکار افا بہ جس کو وہ تیر لگے ایزا جا رہا جبکہ تیر اسے کیا کر دے زخمی کر دے زخمی کرنا یہاں بھی ضروری ہے اگر تیر چوڑائی میں جا کر لگا اور شکار زخمی تو نہیں ہوا لیکن گرا اور مر گیا تو اب اس کا کھانا جائے نہیں کیونکہ زخمی کرنا شرط ہے مارانا کیونکہ یہ زبا ہے تراری تو کہتے ہیں جارح جارح مفاماتا تو اس کا کھایا جائے کھایا جائے گا وہ شکار جسے تیر لگا ہے جب کہ تیر نے اسے زخمی کر دیا ہو تو وہ مر گیا ان آدرا کا ہو ہو اور اگر اس شکار کو شکاری نے زندہ ہی پا لیا تیر تو لگا لیکن ابھی مرا نہیں یہ اس تک پہنچ گیا زکاہو ہو تو پھر اسے کیا کرے زبا کرے کیونکہ اب زب اختیاری پر یہ قادر ہو گیا ہے وہ ان تارا کا ترک کیا لمیو کل اور اگر اس نے اس کے ذبح کو ترک کر دیا شکار تک پہنچ گیا شکاری چلایا تھا شکار زخمی ہو کر گرا یہ شکار تک پہنچا وہ بھی زندہ تھا لیکن اس نے ذبح نہیں کیا تھوڑی دیر بعد وہ مر گیا تو اب کیا یہ زب اختیاری پر قادر تھا اور اس نے ذب اختیاری نہیں کی لہذا شکار کیا ہو چکا حرام ہو گیا یہ مانا وہ ان طارا کا تز کیا تھا لم یوکل اور اگر اس نے چھوڑ دیا اس کی زیبا کو لم یوکل تو اس شکار کو نہیں کھایا جائے گا سورج یہ بھائی ایک شکار تھا آپ نے اس پر تیر چلایا اللہ کا نام لے کر تیر چلایا تیر شکار کو لگ گیا لیکن اس نے تیر کو برداشت کیا اور اسی طرح بھاگ گیا بھائی تیر اس کے بدن میں پیوخت ہے اور وہ بھاگ گیا اب آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں آخر تلاش کرتے کرتے کرتے جو ہے کئی گھنٹوں بعد بھائی آپ کو وہ جانور ایک جگہ مرا ہوا پڑا ملا اور اس پر اس زخم کے علاوہ اور کوئی زخم نہیں ہے آپ کے تیر کے علاوہ تو یاد رکھیے اس جانور کا کھانا حلال ہے یہ کیا ہے حلال ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے مولانا کہ آپ اس دوران اس کی طلب چھوڑ کر بیٹھے نہ ہو آرام نہ کیا ہو اگر آپ نے اس کی طلب چھوڑ دی تھی پھر اس کی طلب میں بعد میں دوبارہ لگے اب وہ مرا ہوا پڑا ملے تو اس کا کھانا جائز نہیں سمجھ میں آیا یہ حدیث میں اسی طرح آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس احابی کو بتلایا بھائی سمجھ میں آیا احادیث اسی طرح ثابت ہوتا ہے بھئی. تو کہتے ہیں و اذا وقع السهم بالصيد اور جب واقع ہو گیا تیر شکار میں فتح حمل پس اس نے اسے برداشت کیا حتا غاب عنه یہاں تک کہ اس شکاری سے غائب ہو گیا ولم يزل في طلبه اور وہ شخص مسلسل رہا اس کی طلب میں لم یزل کا معنی ہمیشہ یعنی مسلسل اور وہ ہمیشہ اس کی طلب میں رہا حتا اصابهه یہاں تک کہ وہ اس نے اس کو پایا میتن اس کے وہ مرا ہوا تھا وہ او کیلا او تو شکار کو کھایا جائے گا طلبی ہی پس اگر یہ بیٹھ گیا اس کی طلب سے سما افا بہ میتن پھر بھائی اس کو پا لیا کہ وہ مر چکا تھا لم یو کل تو پھر اسے کھایا نہیں جائے گا اور نیز میں نے یہ بھی پتلا ہے اس پر کوئی اور زخم بھی نہ ہو اگر کوئی اور زخم ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور جانور نے اس کو زخمی کر کے مارا ہو پھر اس سورج میں اس کا کھانا حلال نہیں کل بھائی آپ نے ایک شکار پر تیر چلایا اور تیر اسے لگا اور وہ شکار نیچے پانی تھا بھائی پانی میں گرا آپ پہنچے تو وہ مر چکا تھا یاد رکھ کہ اس کا کھانا جائز نہیں کیوں نہیں کھانا جائز؟ وجہ یہ کہ اس کے یہاں دو استعمال آ گئے اس کی موت میں ہو سکتا ہے آپ کے تیر سے مرا ہو, ہو سکتا ہے پانی میں ڈوبنے سے مرا ہو آپ کے تیر سے مرا ہو تو پھر تو کھانا خلال پانی میں ڈوب کے مرا ہو تو اس کا کھانا حرام بھائی تو لہذا اس اختیمال کی بنا پر اب اس کا کھانا درست نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ ان رما فائدا فوقا فلما کل پر اگر تیر چلایا شکار پر فوقا فلما پر شکار پانی میں گر گیا لمبیو کل تو اسے نہیں کھایا جائے گا وہ کزالی کا ان وقا اور جب بھائی آپ نے ایک شکار پر تیر چلایا شکار کو تیر لگا اور وہ اوپر سے گرا پہاڑی پر اور پہاڑی سے پھر نیچے گر پڑا یا چھت پر گرا اور چھت سے پھر نیچے گر پڑا اور مر گیا تو یاد رکھیے اس کا کھانا بھی چاہیے اس نے اس کا کھانا بھی اس لیے اس میں بھی دو استعمال آ گئے ہو سکتا ہے آپ کے تیر لگنے سے مرا ہو ہو سکتا ہے یہ چھت سے گرنے کی وجہ سے مرا ہو تو اب یہاں پر جانبی حرمت کو ترجیح ہوئی کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو معام حلال و حرام کا ہے تو احتیاط اس, اس کے اندر ہے کہ اسے کیا قرار دیا جائے حرام قرار دیا جائے سمجھ میں آیا جی ہاں اس کے مقابلے میں ایک شکار اوپر بیٹھا ہوا تھا آپ نے سر چلایا اور سیر اسے لگا اور وہ سیدھا زمین پر آ کر گر گیا پہلی صورت میں تو پہاڑی پر گرا تھا اور پہاڑی سے پھر نیچے جی یا, جی جی یا چھت پہ گرا تھا اور چھت سے پھر نیچے گرا تھا ایک ہے کہ آپ وہ سیدھا نیچے زمین پر گرے اب اس کا کھانا جائز ہے آپ کہیں گے کہ یا بھی تو استعمال ہے کہ تیر سے مرا ہو یا سیدھا زمین پر گرنے کی وجہ سے بھائی یہ وجہ یہ کہ اگر اس میں بھی ہم حرمت والا حکم لگا دیں تو پھر تو شکار کے راستے ہی بند ہو جائیں گے شکار کے راستے ہی کیونکہ ہوتا ہی ہوں اکثر شکار اس پرندہ وغیرہ اوپر سے وہ نیچے تو ضرور گرتا ہے بھائی تو پھر تو, تو لہذا اس اس میں اس کا شکار کا کھانا جائز ہے البتہ جو پہاڑی وغیرہ یہ اچھا سے گرتا ہے اس میں کا کھانا درست نہیں ہے بھائی قدا اور اسی طرح ہے حکم یعنی نہیں کھایا جائے گا شکار کو ان وَقَعَ عَلَى سچن اگر وہ گرا چھت پر او جب یا پہاڑ پر إِلَى الْأَرْضِ پھر گر گیا اس سے زمین کی طرف سمجھ میں آیا بھائی پھر اس سے زمین کی طرف گر گیا وہ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ان اوقیلا اور اگر وہ واقف گر گیا زمین پر ابتدا ہی اکیلا پھر اسے کھایا جائے گا ما بل میعازی لمبی کل بھائی معیار ایک خاص قسم کا تیر ہوتا تھا جس کی دونوں جانبیں تراشی جاتی تھی بھائی ایک تو تیر ہوتا ہے جس کی ایک نوک بناتے ہیں ایک جانب تراشتے ہیں دوسری جانب نہیں تراشتے معراض ایک تیر ہوتا خاص قسم کا جس کے دونوں سرے کیا بنائے جاتے تھے نو, تراشے جاتے نوکدار ہوتے تھے یہ تیر کسی نے شکار پر چلایا اور یہ شکار کو جا کر لگا چوڑائی میں یہ عموماً تیر لگتا ہی چوڑائی میں تھا اسی لیے اس کو معیار کہتے تھے ہرس چوڑائی کو کہتے ہیں بھائی تو یہ تیر چلایا یہ چوڑائی میں جا کر لگا شکار کو اور شکار مر گیا زخمی نہیں ہوا تو یاد رکھیے شکار حلال نہیں کیونکہ زخم نہیں پایا گیا اور اگر یہ اس نے زخمی کیا ہے شکار کو خون نکلا ہے تو پھر اس صورت میں زبہ تراری پائی گئی لہذا شکار کیا ہے حلال ہے تو کہتے ہیں وما افابل میار اور وہ شکار جسے لگے میارا تیر برزی اپنی چوڑائی میں لم یو کل اسے نہیں کھایا جائے گا وہ انجا رہا اوکیلا اور اگر اس تیر نے اس کو زخمی کر دیا ہے اوکیلا تو پھر اسے کھایا جائے گا بھائی آپ نے غلیل آپ غلیل سے شکار کر رہے تھے غلیل کے ذریعے آپ نے کسی جانور پر کو پرندے کو پتھر مارا اور اس کے لگنے سے وہ مر گیا تو کیا اس کا کھانا حلال ہے یا حرام کہتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے اس کا کھانا بھائی کیوں حرام وجہ یہ کہ جو پتھر وغیرہ لگتا ہے یہ اس کو زخمی کرنے, کرنے کی وجہ سے نہیں مارتا جانور اس سے نہیں مرتا کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے پتھر اس کو ضرب شدید لگا ضرب لگتی ہے اس ضرب سے وہ جانور مرتا ہے زخمی ہونے کی وجہ سے بھائی تیر مارتے ہیں تو تیر میں تو جانور کیوں مرتا ہے زخمی ہو جاتا ہے خون اس کا بہ جاتا ہے وہ مر جاتا ہے پھر شدید زخمی ہو گیا جبکہ پتھر یہ زخمی نہیں کرتا ہاں زرب لگاتا ہے سمجھ میں آیا تو بغیر زخم کے یہ زرب لگاتا ہے لہذا اس کے وجہ سے کوئی جانور مرتا ہے تو اس کا کھانا جائے نہیں تو کہتے ہیں ولا یو کلو کھایا نہیں جائے گا ماں وہ شکار آفا باہل بندوخا تو وہ پتھر وغیرہ گول جس گلیل وغیرہ چیزوں کے ذریعے مارے جاتے ہیں بھائی وہ چیز جس کو بندوقہ لگے ولا یو کلو اور نہیں کھایا جائے گا ما وہ شکار افا بہل تو جسے بندوخا لگے اذا ماتا مین مینہ جبکہ وہ اس کی وجہ سے مر جائے چاہے خون ہی کیوں نہ نکل آئے پھر بھی مولانا اس کا کھانا چاہیے اس میں کیونکہ خون اصل نہیں ہے وہاں وہ تو مرتا ہی کس وجہ سے ہے وہ زور سے بہت پتھر جا کر لگا اس لیے شکار مرا ہے زخمی ہونے کی وجہ سے نہیں مرا وہ اور جب تیر چلایا شکار پر فَقَطَ عُزْوًا مِّنهُ پسکار دیا اس میں سے ایک عرض کو اوکیل فی الدو الم یو تو شکار کو کھایا جائے گا اور اس عرض کو نہیں کھایا جائے گا بھائی آپ نے شکار پر تیر چلایا تیر اسے کچھ اس طرح سے لگا کہ اس کا ایک عضو کٹ کر گر گیا ایک عرض تو یاد رکھیے وہ باقی کا جانور تو حلال ہو جائے گا لیکن وہ عضو حلال نہیں وہ حرام وجہ بھائی کیوں حرام ہے وجہ یہ کہ صرف ایک عضو کاٹا ہے تو گویا کہ زندہ جانور سے ایک عضو الگ کر لیا گیا اور زندہ جانور سے ایک عرض الگ کر لیا جائے تو وہ مردار ہے اسے کھایا نہیں جاتا سمجھ میں آیا ہاں زیبا شدہ جانور ہو تو پھر اور بات ہے بھائی تو زند... زندہ سے اگر جدا ہو تو اس جس کا کھانا جائے تو یہاں بھی ایسا جس جدا ہونا ضروری ہے کہ اس کے بغیر جانور کچھ دیر زندہ رہ سکے مثلا پر ٹوٹ گیا کٹ کے گرا ہے یا اس کی ایک ٹانگ کٹ کر گری ہے تو ٹانگ کے بغیر کچھ دیر رہ سکتا یا نہیں رہ سکتا رہ سکتا ہاں اگر سر کٹ کر گرا تو سر کے بغیر تو وہ رہ ہی نہیں سکتا یہ تو یہاں یوں ہی سمجھیں گے جیسے زبا ہی کر دیا اور زبا کے اندر سر بھی کھانا جائز ہوتا ہے اور دھڑ کا کھانا بھی جائز تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا تو بس دہد رکھیں زندہ سے کوئی عرض الگ ہو جائے تو وہ حرام ہوتا ہے تو یہاں بھی دیکھ لو اگر اس عرض کے بغیر جانور زندہ رہ سکتا ہے تھوڑی دیر بھی تو معلوم ہوا یہ گویا زندہ سے آپ نے ایک عرض کو الگ کر لیا اس کا کھانا درست نہیں تو کہتے ہیں جب تیب چلایا شکار پر پس دیا اسے ایک عزو کو اکل تو اس شکار کو کھایا جائے گا کیونکہ مردار ہے وہ انقتا اوکیل جمی بھائی آپ نے شکار پر تیر چلایا اور اس تیر نے اس شکار کے دو ٹکڑے کیے لیکن دو ٹکڑے ایسے کیے کہ ایک طرف ایک تہائی ہے تو دوسری طرف دو تہائی بھائی سمجھ میں آیا دو تہائی حصہ ایک طرف ہے اور ایک تہائی حصہ ایک طرف ہے یعنی تین حصوں کی والی تقسیم بن گئی وہاں پر भाई تین حصوں والی ٹکڑے دھوئے ہوئے لیکن کتنی کون سی تقسیم بن رہی ہے تین حصوں والی تقسیم بن رہی ہے بھائی تو کہتے ہیں اس سورت میں دیکھ لو اگر وہ جو زیادہ حصہ ہے وہ دھڑ کی جانب ہے تو سارا شکار حلال اور اگر زیادہ حصہ سر کی جانب ہے تو جو سر کی جانب والا حصہ ہے وہ حلال اور دوسرا حصہ حرام زیادہ سمجھ میں آیا زیادہ حصہ کس طرف ہے نہیں اگر زیادہ حصہ دھڑ کی جانب اور ایک دو جانب ایک حصہ کس کی جانب سر کی جانب تو کہتے ہیں یہ تو زبا کی طرح ہی ہو گیا یہ کس کی طرح ہوا زیبا کی طرح ہی ہو گیا اور زیبا میں کیا ہوتا ہے سارا جانور کیا ہوتا ہے حلال ہوتا ہے تو یہاں بھی سارا شکار کیا ہے ہلال ہے یوں ہی ہے جیسے زیبا کر دیا کیونکہ سر جب تھوڑا حصہ سر کی طرف ہے زیادہ حصہ دھڑ کی طرف ہے جو سر کٹ گیا تو جانور زندہ رہ سکتا ہے وہ تو زندہ رہ ہی نہیں سکتا وہ اور اگر زیادہ حصہ سر کی طرف ہے اور تھوڑا حصہ دم کی طرف ہے تو یوں ہی سمجھیں گے جیسے ایک عرض کٹ گیا کیونکہ سر والے حصے کی طرف اکثر حصہ ہے تو جانور کچھ دیر زندہ رہے گا تو وہ پچھلا حصہ گویا آپ نے زندہ جانور سے ایک عرض کو الگ کر دیا اور زندہ جانور سے عرض کو الگ کیا جائے تو اس عرض کا کیا حکم ہوتا ہے حرام ہوتا ہے تو یہاں بھی وہ حصہ حرام ہوگا مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ ویسے سر ہلا ہی رہے ہیں بھائی سر کہتے ہیں وہ ان اسے ٹکڑے کیا اور تین, تین حصے نہیں بنائے تین حصوں والا کی طور پر کار دیا تین حصوں والا اسے کاٹ دیا یعنی ایک طرف ایک حصہ ہے تو دوسری طرف دو حصے ہیں ول اکثر اور اکثر حصہ جو ہے وہ ملا ہوا ہے دھڑ کے ساتھ اکثر مما یلیل آجوزا اور اکثر جو ہے اس میں سے ہے اب اس حصے میں سے ہے جو دھڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے زیادہ اس حصے میں ہے جو دھڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے آجوز کہتے ہیں دھڑ کو پچھلے حصے کو جو دھڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے اکیل الجمی اور تو سارے شکار کو کھایا جائے گا وہ ان ال اکثر و یلی یلیل او اکیل الفسر اور اگر زیادہ جیس جو ہے وہ اس حصے کی طرف ہے جو سر کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ کیلل اکثر تو اکثر حصے کو کھایا جائے گا اور باقی کے حصے کو نہیں کیونکہ وہ گویا زندہ سے عضو کو الگ کیا گیا اور وہ مردہ مردار ہے ولا یو کل مجوسی مرتدی اور نہیں کھایا جائے گا مجوسی کے شکار کو مجوسی جو آتش پرست ہیں آ کیا عبادت کرتے ہیں بھائی جنہیں پارسی کہتے ہیں آج کل اور پارسی کے بھائی شکار کو نہیں کھایا جائے گا ول مرتد بھی مورت کے شکار کو بھی نہیں کھایا جائے گا ول و یہ اور بت پرست کے شکار کو بھی نہیں کھائے کیونکہ ان کا زبیحہ حلال نہیں تو ان کا شکار بھی حلال نہیں ومن رما فی دن فافا بہم یو سین یو سین ایک آدمی ہے اس نے شکار پر تیر چلایا, تیر شکار کو لگا لیکن شکار کو اس نے سست نہیں کیا یعنی سمجھ میں آیا اور ابھی بھی وہ قابو میں آنے کے قابل نہیں ہوا زخمی تو ہو گیا لیکن پھر بھی وہ شکار ابھی سست نہیں ہوا اور قابو میں آنے کے قابل نہیں اب دوسرے شخص نے تیر چلایا اور اسے تیر لگا اور وہ اس نے اسے مار دیا تو کہتے ہیں یہ شکار دوسرے آدمی کا شمار ہوگا یہ شکار اس کا مالک کون ہوگا دوسرا آدمی اس کا مالک ہوگا اور اس شکار کا کھانا بھی جائز ہے پہلے نے تیر چلایا تھا وہ تیر شکار کو لگا وہ زخمی ہوا لیکن شکار سست نہیں ہوا ابھی بھی اس میں قوت ہے قابو میں نہیں آ رہا پھر دوسرے نے تیر چلایا دوسرے کا تیر اس کو لگا اور وہ زخمی ہوا اور مر گیا یہ جب پہنچے زبا کا موقع بھی نہیں ملا وہ مر گیا بھائی تو کہتے ہیں یہ دوسرے شخص کا شمار ہوگا اور اس کا کھانا بھی حلال ہے بھائی کیوں دوسرے کا کیوں شمار اور کھانا کیوں حالات وجہ یہ کہ بھائی شکار ابھی بھی قابو میں آنے والا نہیں بنا تو ابھی بھی یہ وہ اس کی ذفہ اختیاری پر قادر نہیں نہ اس نے سست کیا ہے نہ وہ قابو میں آنے والا ہے تو اب بھی جو شکار کر لے گا وہ اس کا مالک ہوگا چنانچہ دوسرے نے تیر مارا اور اس نے کیا کر لیا اسے شکار کر لیا اور چونکہ ابھی تک قابو میں آنے والا نہیں تھا تو ابھی بھی اس میں زبہ سراری جائز تھی اور تیر مار کر کون سی ذبہ کیا اس نے بھی تراری ہی کی ہے لہذا اس کا جائز ہوا اور یہ دوسرے شکاری کا ہوگا کیونکہ پہلے شکاری کے تیر کی وجہ سے تو بھی نہیں ہوا تھا نہ قابو میں قابل بھائی کہتے ہیں ومن رما فیڈن اور جس نے تیر مارا شکار کو فاصا بہو تیر لگا شکار کو ولم یوسفین ہو کے مانے ہوتے ہیں سست کرنا ولنگ یو سین اور تیر نے اسے سست نہیں کیا ولنگنا اور اس تیر نے اس کو حیث امتناح سے بھی نہیں نکالا حیز کہتے ہیں جگہ کو حیز کسے کہتے ہیں جگہ کو امتناح کا معنی ہے قابو میں نہ آنا قابو میں نہ آنا آپ کہتے ہیں وہ چیز ممتنع ہے یعنی قابو میں آنے والی نہیں اور اس پیر نے اس شکار کو حیث امتناع سے بھی نہیں نکالا کیا مانا یعنی قابو میں نہ آنے والی جگہ سے نہیں نکالا قابو میں نہ آنے والی جگہ سے نکلے گا تو کس میں آ جائے گا قابو میں آنے والا بن جائے گا حیث کہتے ہیں جگہ کو قابو میں نہ آنے کے محل سے نکلے گا دو محل ہے نا ایک محل کس چیز کا ہے قابو میں آنے والا دوسرا محل کیا ہے قابو میں نہ آنے والا تیر نے اس کو قابو میں نہ آنے والے محل سے نہیں نکالا قابو میں نہ آنے والے محل سے نکالتا تیر تو کس میں آ جاتا وہ قابو میں آنے والے محل میں آ جاتا ترجمہ یہ ترجمہ سمجھا رہا ہوں بھائی سمجھ میں آیا آسان مقوم یہ ہے کہ تیر لگنے کی وجہ سے وہ اب قابو, اب بھی وہ قابو میں آنے والا نہیں اگر تیر لگنے سے وہ قابو میں آنے والا ہو گیا تو ہم یوں کہیں گے اس تیر نے اسے خیز امتنا سے نکال دیا اس تیر نے اسے امتنا سے نکال دیا یعنی قابو میں نہ آنے والے محل سے نکال دیا اب یہ قابو میں آنے والا بن گیا سورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں قتل کر دیا سانی تو شکار دوسرے کا ہوگا وہ یو اور اسے کھایا جائے گا دوسری سورت پہلے نے تیر مارا تھا شکار اس سے ہو گیا اب آپ پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں پہلے کا تیر اسے لگا ہے اسے پکڑا نہیں انہوں نے کہ دوسرے نے تیر چلایا اور دوسرے کا تیر اس کو لگا اور شکار مر گیا کہتے ہیں یاد رکھیے اس شکار کا کھانا جائز نہیں اور یہ پہلے ہی کا ہوگا دوسرے کا نہیں بھائی کیوں اب یہ پہلے کا کیوں ہے اور اس کا کھانا جائز کیوں نہیں کہتے ہیں وجہ یہ کہ پہلے مسئلے میں آپ نے پڑھا تھا کہ پہلے شخص کے تیر نے اسے سست نہیں کیا اور یہاں پہلے شخص کے تیر نے اسے کیا کر دیا ہے سست کر دیا ہے اب آپ اسے ہاتھ سے بھی پکڑنا چاہیں تو آرام سے آرام سے پکڑ سکتے ہیں تو جب پکڑ سکتے ہیں تو گویا پہلے اس کو شکار کر چکا ہے وہ اس کا مالک بن چکا ہے پھر دوسرے نے اسے تیر مار کے قتل کر دیا تو کہتے ہیں بھائی اب تو آپ اس کی ذبح اختیاری پر کیا ہو چکے تھے قادر ہو چکے تھے آرام سے پکڑ کے ذبح کر لیتے اس کے باوجود آپ نے اسے تیر کے ذریعے دوسرے نے اسے تیر کے ذریعے مارا ہے تو اس کا کھانا بھی جائز کیونکہ ذبح اختیاری پر جب قدرت ہو تو اس وقت ذبح اختراری کی اجازت نہیں تو کہتے ہیں وَإِن کَانَ الْأَوَّلُ أَسْتَنَهُ اور اگر پہلے تیر مارنے والے نے اسے سُس کر دیا فَرَمَاهُ السَّانِ تو پھر دوسرے نے اسے تیر مارا فَقَتَلَهُ تو اس نے اسے قتل کر دیا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ تو وہ شکار کس کے لئے ہوگا پہلے کے لئے ہوگا وَلَمْ يُوکَلُ اور اسے کھایا نہیں جائے گا وَالثَّانِ زَامِنُمْ بِقِيمَتِهِ لِلْأَوَّلِ غَيْرَ مَا نَقَصَدْهُ جَرَاحَتُهُ اور نیس پہلے شکار کر چکا ہے گویا اکلے ہاتھ سے دوسرے نے تیر مار کر اس کے شکار کو ضائع کر دیا اب وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہا تو اب پہلا زمان لے لے گا دوسرے آدمی سے دوسرے آدمی سے زمان سے کتنا زمان لے گا کہتے ہیں بھائی اس جانور کو پہلے کے تیر نے زخمی کر دیا تھا اس زخمی کرنے سے جانور کی قیمت کم ہو گئی بھائی اس صحیح سالم جانور کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا زخمی کی صحیح سالم کی جانور کی قیمت زیادہ ہے تو اس پہلے کا جو تیر جب لگا اور اس نے اسے سست کر دیا تو اس زخم لگنے کی وجہ سے جانور کی قیمت کم ہو گئی تو وہ پیسے جو زخم لگنے کی وجہ سے کم ہوئے ہیں وہ نکال کر باقی کیا سامان اسے وصول کر لیا جائے گا مثلا دیکھو اس نے ہرن کو تیر مارا تھا زندہ ہرن ہو تو وہ ہے پچاس ہزار کا اور یہ زخمی ہرن جو تھا یہ تھوڑا یہ تو زیادہ بیس پچیس ہزار کا تھا سمجھ میں آیا تو اس پر زمان بھی کتنا آئے گا بیس پچیس ہزار ہی کا آئے گا تو کہتے ہیںمت ہی اور دوسرا شخص جو ہے وہ زامین ہوگا اس شکار کی قیمت کا پہلے شخص کے لیے غیر ما نقصت ہو جراحت ہو علاوہ اس کے جو کم کر دیا اس کے زخم نے اس کے زخم نے جو کمی کر دیا وہ نکال کر باقی قیمت کا وہ کیا ہوگا زامین ہوگا تو اس زخم کی وجہ سے اس کی قیمت میں کتنی کمی آئی پچیس ہزار یا تیس ہزار جتنی کمی آئی ہے وہ نکال دیں گے اور باقی کا زمان سے لے لیں گے جانوروں کا شکار حلال ہے اور کن کا حلال نہیں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا شکار تو حلال ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا کیا ان کا بھی شکار حلال ہے نہیں کہتے ہیں ان کا بھی شکار حلال ہے چاہے وہ شکار اس کا گوشت کھایا جاتا ہو چاہے اس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو بھائی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا تو شکار حلال ہونا چاہیے یہ باقیوں کا شکار کیوں حلال ہے کہتے ہیں بھائی ان کے بھی بہت سے نفے ہیں مثلاً شیر کو شکار کرتے ہیں اس کی چربی سے بڑی قیمتی دوائیاں وغیرہ بنتی ہیں سمجھ میں آیا تو ہر ایک کے اور باز سے کھال بڑی قیمتی ہوتی ہے تو ہر جانور کا شکار حلال ہے تو کہتے ہیں وہ یعوز و قیاض ما یؤکل لحمه من الحيوان و ما لا <حَلَالٌ> اور جائز ہے شکار کرنا آ, اس جانور کو کہ جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے و ما لا <حَلَالٌ> اور اس حیوان کو جس کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا و ذبیحت المسلم والکتابی حلال ہے بھائی مسلمان کسی جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا ذبیحہ حلال اہل کتاب میں سے یہودی یا عیسائی کسی جانور کو ذبا کرتے ہیں ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے سمجھ میں آیا بھائی ذبیحہ بھی حلال ہے وجہ یہ کہ وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں ذبا کرتے ہوئے اگر اللہ کا نام نہیں لیتے پھر تو حلال نہیں ہے بھائی سورج سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں ضبیۃ المسمیول والکتابی یہ حلال اور نیز ان کا طریقہ بھی مسلمانوں کی طرح ہی ہوتا ہے بھائی ذبح اسی طرح کرتے ہیں سورت سمجھ میں آ اگر اس طریقے کے علاوہ اور طریقوں سے ذبح کرتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں تو پھر ان کا ذبیحہ بھی حرام ہو جائے گا تو کہتے ہیں وہ ذبیحت المسلم و کتابی حلال مسلمان کا ذبیح اور اہل کتاب کا ذبی حلال ہے ولا ذبیحت المرتدی اور مرتد کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا ول مجوسی یہ یہ اسی طرح اچھا مجوسی کا آتش پرخ کا بھی نہیں کھایا جائے گا وسنی بس جو ہے اس کا ذبیحہ بھی نہیں کھایا جائے گا محرم جو شخص حالت حرام میں ہے وہ کسی جانور کو شکار کرتا ہے کسی شکار کو زبہ کرتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں وہ حرام ہو گیا حالت حرام میں ہے مولانا حج کرنے یا عمرہ کرنے اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں اس حالت کے اندر کسی چیز کو تکلیف دینا جائز نہیں لیکن ویسے کوئی جانور ذبا کرتا ہے وہ حلال ہے محرم کا بھائی سمجھ میں آیا محرم اپنے ساتھ گائے بیل وغیرہ لے کر جا رہے ہیں احرام کی حالت میں راستے میں بھائی جانور ذبہ بھی کرتے ہیں پکاتے ہیں کھاتے ہیں یہ زبیحہ عام زبیحے کی بات نہیں اور اس شکار کو جو انہوں نے ذبح کیا اس کی بات ہو رہی ہے شکار کو اگر محرم ذبہ کرتا ہے تو اس کے لیے تو شکار کرنا جائز نہیں ہے تو شکار کا جو ذبح کیا وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہاں عام جانور کو ذبہ کرتا ہے وہ حلال ہے وہ ان طرح کا ذا بسمیا تھا آمدن فضبیت میں ان طرح کہا اور اگر چھوڑ دیا ذبا کرنے والے نے نام کو یعنی جان کے نام کو عمدن جان بوجھ کر تو اس کا زبیحہ مردار ہے بوجھ کر سے نہیں کھایا جائے گا وہ ان کہا اور اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تسمیہ کو نا بھولے سے تو اس زبیحے کو کھایا جائے گا بھولے سے اللہ کا نام ذکر کا کرنا بھول گیا چھوڑ دیا تو اس صورت میں حلال ہے بین الحلق اب کے مسائل شروع ہوئے بھائی زیبا کس طرح زبا کیا جائے گا جانور کو کہاں پر بھائی کہتے ہیں افزب بین الحلق و لبتی زیبا جو ہے حلق اور لبا کے درمیان ہوگا حلق بھائی حلق کو آپ جانتے ہیں بھائی خلق آ... منہ کا آخری حصہ بھائی جہاں حلق وہاں سے شروع ہو جاتا ہے بھائی اور لبا کہتے ہیں بھائی یہ گردن پر آپ نیچے کی طرف آتے جائیں جہاں سینے کے ساتھ گردن ملی ہے وہاں ایک نرم سا گڑا ہے بھائی ہڈی کے درمیان ایک نرم سی جگہ آتی ہے یا نہیں بھائی چھوٹا سا گڑھا سا بنا ہوا ہے یہ لبا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے لبا کہلاتا ہے اس لبا اور حلق کے درمیان یہ ہے ذیبا کا مقام اس میں ذبا کیا جائے گا جانور کو بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی تو کہتے ہیں بین الحلق اور زبا جو ہے حلق اور لبا کے درمیان ہوا ہے نیچے لبہ لبا کے نیچے لکھا بھی ہوا ہے یہ سینے کا اوپر والا حصہ ہے وہی نقرات یہ نہر کا جو شگاف ہے جہاں نخر کیا جاتا ہے اونٹ کو بھائی سونے اونٹ کو نخر کرتے ہیں اس مقام پر اس کے نیزا یا چیز چھری ماری جاتی ہے تو اس طرح اس کو نخر کیا جاتا ہے اس طرح بھائی ولغروک التی تخاتی اربات اور غروب رگیں بھائی اور وہ رگیں جن کو کاٹا جاتا ہے پھر زکاتی زبا کے اندر ارب آت ان چار ہیں بھائی زبا کے اندر چار رگیں کاٹی جاتی ہیں جانور کی بھائی تفسی لاش سن لیجیے آپ الفلکوم پہلی ہے فلقوم بھائی اردو میں اسے نرخرا کہتے ہیں نرخرا یہ سانس کی نالی جو گردن میں ہے بھائی بھائی آپ اپنی گردن پر اگر ہاتھ لگائیں تو یہ درمیان میں گول ہڈی گزر رہی ہے بھائی جا رہی ہے نہیں اوپر سے نیچے تک یاد رکھیے یہ سانس لینے کی نالی ہے اس کو نرخرا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے کہتے ہیں ہیں خوراک نہیں اس میں سے گزرتی بس خوراک تو کسی طرح بھی گزر جائے گی گلے سے سانس لینے کے لیے ایسی رد چاہیے جو کھلی ہوئی ہو اسی لیے اللہ نے اس میں ہڈیاں لگا دی یہ رد کھلی رہتی جیسے پانی کا پائپ نہیں ہوتا بھائی اسی طرح یہ جگہ کھلی ہوئی ہے اس میں سے ہم سانس لیتے ہیں پھیپڑوں تک ہی جاتی یہ جاتی ہے نرخرا کہلاتا ہے اس کے دوسری طرح پھر خوراک کی نالی ہے بھائی خوراک کی رگ ہے اس میں ہڈیاں نہیں ہیں بھائی سمجھ میں وہ مری کہلاتی ہے مریعن بھائی اگلا لفظ مری ہے مریعن ان ول مری ہے حمزہ آباد میں ہے بھائی مری یہ خوراک کی نالی کو کہتے ہیں ودا جان ودا جان و بھی فتحہ دال پر بھی فتحہ ہے ودا جان ودا جان دو شہر اگے والا نا بھائی گردن میں یہ جو حلقوم اور مری ہے بھائی اس کے دونوں طرف بھائی دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی خون کی دو رگیں ہیں بھائی جنہیں شہرخ کہا جاتا ہے بڑی رگیں ہیں بھائی جن میں سے خون گزرتا رہتا ہے ان دونوں کو کیا کہتے ہیں شہرک کہتے ہیں ودا دو ہیں بھائی یہ دو تو اس کے ذریعے سر کی طرف خون جاتا اور آتا ان میں ہے ان کو ودا کہتے ہیں تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھیے ولغروف الجیسخ کافی زکاتی ارباسن اور وہ رگیں جن کو کاٹا جاتا ہے زبا کے اندر چار ہیں الف ایک نرخرا ہے یعنی وہ سانس کی نالی ول مری او اور ایک مری ہے خوراک کی رگ ودا اور جو دو شہرگیں ہیں خون کی یہ چار ہیں فین قطع حل الخلو اگر ان چاروں کو کاٹ دیا تو اس جانور کا کھانا حلال ہے زبا میں چاروں کو کاٹ دے گا تو ذبا پوری طرح ہوا لہذا جانور کا تو اسی طرح ہے امام اعظم خنی فرحم اللہ کے نزدیک بھائی ان میں سے اکثر کو کاٹ دیا چار میں سے اکثر کتنی بنیں گی تین تو تین کو کاٹ دے گا کوئی سی تین کٹ جائیں زبا کے وقت جانور کا کھانا حالات زبا ہو گیا کیونکہ لکثری حکم جب آ گیا تو گویا کے کل بھی ہو گیا جب اکثر رگیں کٹ گئی تو گویا کل کٹ گئی وکالا فرماتے ہیں لابین وَأَحَدِ الْوَدَجَيْنِ صاحب فرماتے ہیں کہ تین کا کٹنا ضروری ہے لیکن امام صاحب تو فرماتے تھے کوئی سی تین کٹ جائیں صاحب فرماتے ہیں نہیں فلقوم سانس کی رق اور مری خوراک کی رس ان دو کا کٹنا تو بہت ضروری ہے اور ودجان میں سے ایک بھی کٹ جائے تو کافی ہے یہ تین کافی ہیں بھائی سمجھ میں آیا تو ان کے نزدیک بھی تین کٹ جائیں تو ذبح ہو گئی لیکن ان تین کے اندر فلقوم اور مری کا کٹنا ضروری ہے تو سبقال صاحبین فرماتے ہیں فلقوم اور ضروری ہے کا کاٹنا اور مری کا کاٹنا وحدل ود جین اور دو ود میں سے ایک کا کاٹنا القائم ظہر القائم اور جائز ہے ذبا کرنا بلی لیتا کہتے ہیں کانے کے چھلکے کو काना भाई وہ نرکل جس سے قلم بناتے ہیں اس کا چھلکا اتار बड़ा وہ بڑا تیز ہوتا ہے چھری کی طرح تیز یا بھائی اور آسان بانس کا چھلکا اتار لو بھائی وہ چھری کی طرح تیز ہوتا ہے یا یہ جو گنا ہے یہ بھی اسی نسل میں سے ہے اس کا چھلکا اتار لو یہ کس کی طرح تیز ہوتا ہے होता کی طرح تیز ہوتا ہے اس کے ذریعے اگر کسی جانور کو ذبا کر لے تو بھی جانور حلال ہے تو اس کو لیکا کہتے ہیں مروا मरवा کہتے ہیں تیز دھار والا پتھر بھائی بری پتھر ہے تیز دھار والا بھائی اس کے ذریعے करें کریں یہ بھی की کی طرح کام کرتا ہے आप آپ شکار लिए गए گئے शिकार شکار کیا کوئی جانور اب آپ کو چھری آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آپ کیا کر سکتے ہیں تیز دھار والے پتھر سے بھی ذبا کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اجوزا کو بلی تدی اور جائز ہے زبا کرنا نرکل کے چھلکے سے یا وہ کانے کانا کہہ لیں کانے کے چھلکے سے ول مروتی اور دیس دھار والے پتھر سے وہ بھی کل شے انہارا اور ہر ایسی چیز کے لیے جو خون کو بہا دے بھائی زبا میں مقصد کیا ہوتا ہے یاد رکھیے زبا کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانور کے جسم سے خون نکل جائے بھائی خون کیا ہو نکل جائے بھائی خون کیونکہ نجس خون ہے جب خون نکل جائے گا تو پیچھے صاف ستھرا گوشت رہ جائے گا بھائی تو خون بڑی نقصان دہ چیز بھی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان فرمایا خود ہی شریعت کے جتنے احکام ہیں ان سب میں انسان کا اپنا ہی نفع ہے آخرت کا نفع تو ہے ہی ہے اللہ کا حکم تو ہے لیکن یہ ساروں میں اس کا اپنا نفع ہے بھائی جب یہ خون نکل جاتا ہے بھائی تو وہ چیزیں جو جسم کو نقصان پہنچانے والی تھیں وہ خون کے ساتھ نکل گئیں اب آپ گوشت کھائیں گے تو آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہیں, نہیں ہوگا اسی طرح روزے رکھنے کا حکم آیا مانا روزے اتنے مفید ہیں جسم کے لیے کہ بیان نہیں ہو سکتا بھائی بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات جنہوں نے اس پر تحقیق کی چاہے عیسائی تھا چاہے یہودی تھا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کے پاس روزوں جیسے ایک عظیم نعمت موجود ہے پورا سال ہم دن رات کھاتے پیتے ہیں میدے کو آرام نہیں ملتا اگر کبھی ملے بھی ایک آدھ دن کا اس سے فرق نہیں پڑتا تو میدے کو آرام نہیں ملتا میدے میں خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں بلکہ پورے جسم میں خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں کیونکہ ہمارے کھانے کا نہ کوئی وقت مقرر ہوتا ہے نہ ترتیب پہ کبھی کس وقت کچھ کھا رہے ہیں کبھی کس وقت کچھ کھا رہے ہیں تو چیزیں میدے کے اندر جا رہی ہیں گل رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں تو اس میں سے فاسد مادے بھی بن رہے ہیں وہ جسم میں پھیلتے جا رہے ہیں میدا بھی ایستا ایستا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے سال کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے بھائی روزے رکھو رمضان آ گیا ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں تو میرے کو آرام مل جاتا ہے اور ایک آدھ دو چار دن کے آرام سے یہ مسئلہ حل ہونے والا بھی نہیں ہوتا جب پورا ایک مہینہ ہم کیا کرتے ہیں روزے, روزے رکھتے ہیں تو پھر اب اچھی طرح وہ ساری بیماریاں جسم کے اندر جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں ساری ختم ہو جاتی ہیں ڈاکٹروں نے باقاعدہ تجربات کیے بھائی اور دیکھا کہ واقعی اس ایک مہینے کے اندر جسم کے اندر اندر جسم جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ساری اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں ایک شخص خود بیان کرتا ہے اپنا واقعہ کہ انگلینڈ میں میری ڈاکٹر کے ساتھ بات ہو رہی تھی میں نے اسے پتہ نہیں کیا بات کی غالباً شراب وغیرہ کی بات کی شراب کیوں پیتے ہو بھائی اس کا تو نقصان ہے تو ڈاکٹر نے کہا بھائی تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو روزے کا کیا فائدہ ہے اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہو تو کہتے ہیں ویسے بے اختیار میرے منہ سے یہ بات نکل گئی بھائی کہ روزے کی وجہ سے تو ساری جسم کی چونکہ وہ ڈاکٹر تھا تو میں نے اسی کے انداز میں بات کی میں نے کہا روزے کی وجہ سے تو ساری بدن کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو انہوں نے میرے ساتھ شرط لگا لی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا چنانچے بھائی پھر تجربہ کیا انہوں نے شرط لگی تھی عیسائی یہودی ڈاکٹر تھے ایک شخص پہ پہلے پورے ٹیسٹ کیے گئے اس میں کہ جسم میں کیا کیا کمزوریاں ہیں پھر ایک ماہ تک پورے اس نے جب روزے رکھے مہینے کے بعد جب ٹیسٹ کیے گئے تو کہتے ہیں دیکھا وہ ساری بیماریاں ختم ہو چکی تھیں روزے رکھنے یہ سب چیزیں اسلام کی جتنی چیزیں باقاعدہ تجربات سے ثابت ہو رہی ہیں ایک ایک چیز عقل عقل کے مطابق ہے اگرچہ ہماری میں نہ آئے لیکن ہے عقل کے یہ تو ایک عادی میں نے مثال ذکر کر دی شریعت کے ہر حکم میں اسی طرح فائدے ہیں ہر حکم میں اسی طرح شلوار کو ٹکنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا بھائی مردوں کو کہتے ہیں بھائی یہ جو ٹخنے ہیں ان کے ساتھ کچھ رگیں ہیں بھائی पिंडली کی طرف گاؤں کے پچھلے حصے میں एडी سے ذرا اوپر بھائی ان کو ہر وقت تازہ ہوا کا لگنا ضروری ہے اگر ان کو روشنی لگتی رہے اور تازہ ہوا لگتی رہے تو انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے تو صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ کوئی تیز چیز ہو جس کے ساتھ ذبا کر آپ اور خون بہا دیں تو ذبا جائز ہے کہتے ہیں وہ بلی وتی وہ کل شہ ان انہارت اور جائز ہے ذبا کرنا بھائی کانے کے چھلکے کے ساتھ مروتی اور تیز دھار والے پتھر کے ساتھ وہ بھی کل شہ اور ہر ایسی چیز کے ساتھ جو خون بہائے وز ظر القاعمہ مگر وہ دانت جو لگے ہوئے ہیں اور وہ ناخن جو لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نہیں لگے ہوئے دانتوں اور لگے ہوئے ناخنوں کے ساتھ ربا جائز نہیں ایک آدمی نے شکار کیا چھری ہے نہیں کوئی چیز نہیں ملی اس نے اپنے دانتوں سے کاٹ دیا اس کو خون بہانے کی کوشش کی یہ لگے ہوئے دانتوں کے ساتھ درست نہیں مانا یا اسی طرح اپنے اس کے ناخن بڑے بڑے تھے اور کوئی چیز نہیں ملی تو اس نے اپنے ناخنوں کے ذریعے کیا کر دیا اس کا خون بہا دیا کہتے ہیں نہیں بھائی ان کے ذریعے سیوا درست نہیں ہے بھائی کیونکہ یہاں پر وہ خون بہانے سے جانور نہیں مرے گا بلکہ بوجھ ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوگا وہ مرے گا بھائی تو یہاں بوجھ ڈالنے سے وہ جانور مرے گا خون بہانے سے نہیں اور نی اس کے اندر جانور کے لیے تکلیف بھی زیادہ ہے بھائی سمجھ میں آئے تو یہ بات سخشی لوگ اس طرح کرتے تھے بھائیش ہاں والے تو اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے کہتے ہیں مگر وہ دان جو لگا ہوا ہو وزر القائمہ اور وہ ناخن جو لگا ہوا ہو وہی استاب ہو شفراتا ہو شفرا کہتے ہیں چھری کو اور مستحب ہے کہ تیز کرے ذبا کرنے والا اپنی چھری کو چھری تیز دھار والی چھری سے جانور کو ذبا کرنا چاہیے تاکہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو گئی من بلغ سی خوال بے ایک شخص ہے مثلاً وہ مرغی زبا کرنے لگا آپ نے پڑھا کہ ذبح کے اندر کیا کیا کاٹنا ہے چار رگیں کاٹنی ہیں خلقوم مری اور دونوں بدج لیکن طریقہ نہیں آیا اور غلطی سے کیا ہوا وہ زیادہ گہرائی تک کاٹ دیا جس سے وہ گردن میں جو حرام مغز ہے وہ بھی کٹ گیا کہتے ہیں بھائی یہ حرام مغز کا کاٹنا مکرو ہے یا گردنی علیحدہ کر دی بھائی گردنی کیا کر دی علیحدہ کر دی کہتے ہیں مکرو ہے اس ایسا کرنا البتہ مرغی کھانا جائے یہ فیل مکرو ہوا ہے مرغی مکرو نہیں ہوئی بھائی سمجھ میں آئی بات فیل مکرو ہے مرغی نہیں مکرو مرغی کھانا جائز ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف کیا کرنا چاہیے ان چار رگوں کا کاٹنا کافی ہے حرام مغزنہ کاٹے پہلے بھائی یہاں تک کہ خون سارا نکل جائے جانور کی جان نکل جائے پھر اس کے بعد یہ کاٹ دے باقی گردن وغیرہ تو نقاہ نخواہ کہتے ہیں حرام مغز کو بھائی وہ نقا اور جو شخص پہنچا چھری کے ذریعے حرام مغز تک یعنی اسے کاٹ دیا او قطار رسا بھئی آپ کی کتابوں میں او ہے یا او او او ہونا چاہیے او قطار رسا یا سر کو کاٹ دیا یعنی الگ کر دیا کر تو اس کے لیے یہ فیل مکرو ہے ایسا کرنا مکرو ہے وہ تو کلو زبیحا اور اس کا زبیحا کھایا جائے گا میں نے بتلایا کہ وہ جانور مکرو نہیں ہوا صرف اس کا یہ کھیل کیا ہے مکرو ہے وہ ان ذبح شاطم قفاہ بقیت حیت قطال عروق کا جازا بھئی ایک آدمی نے بکری کو ذبہ کیا لیکن ذیبا کا طریقہ نہیں آتا تھا اس نے بدھ کی طرف سے ذبا کر دیا گردن کے پچھلے حصے کی طرف سے ذبہ کر دیا کہتے ہیں اگر اس کی وہ رگیں کٹ گئی ابھی یہ مری نہیں تھی تو پھر تو ذیبہ درست ہو گئی اور اگر وہ رگیں کٹنے سے پہلے پہلے وہ مر گئے تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا کہتے ہیں وہ وَا ان بحشات اور اگر بکری کو ذبا کیا مین قفاہا اس کی گدی کی طرف سے کفا گدی کو کہتے ہیں گردن کا پچھلا حصہ جو کمر کی طرف ہے ف ان بقیت حتن بس اگر وہ زندہ باقی رہی حت طاقت آل یہاں تک کہ اس کی وہ رگیں کاٹ ڈالیں جازت و جائز ہے خلاف سنت تو ہوا کام لیکن بارہ زبا ہو گئی اللہ کا نام لیا زبا کیا ہو گئی وہ یقره اور مکروہ ہے مولانا جائز تو ہو گیا لیکن مکروہ ہے و ان ما ت قبلت العروق لم تو قل اور اگر وہ بکری مر گئی رگوں کے کاٹنے سے پہلے لم تو قل تو اسے نہیں کھایا جائے گا وہ حرام ہو گئی و مستان سمن الصيد فذكاته الذبح بھئی ایک ہرن ہے ہرن کو تو وہاں تو زب اختیاری نہیں ہو سکتی وہاں ہمیشہ کیا ہوتی ہے زبے افطراری <سؤال> اس اسے تیر ماریں گے یا <سؤال> کسی جانور کے ذریعے اسے آپ پکڑیں گے لیکن ایک ہرن ہے مانوس ہو گیا آتا جاتا ہے بھائی آرام سے پکڑا جا سکتا ہے کیا اس کو اب زبا اختراری اس, اس میں ہے کہتے ہیں نہیں جب یہ مانوس ہو گیا یا قابو میں آ سکتا ہے اب یہاں یہ زب اختراری درست نہیں بلکہ یہاں کون سی زبا جائز ہے صرف زیب اختیاری ہی جائز ہے سورت سمجھ آئے اسے پکڑ کے ذبح کریں گے چھری سے تو ٹھیک ہے اگر تیر مارتے ہیں یہ, یہ درست نہیں ہے تو کہتے ہیں وما ستان اور وہ جو زخ ہو جائے شکار میں تھے تو اس کے زکات جو ہے ذبا کرنا ہے وما تو فزکات کا ایک مانا ہے یہ آپ کی ہے زخمی کرنا اور وہ جو وحشی ہو جائے مینن نعام مینن ناامی چوپاوں میں سے مویشیوں میں سے فزا تو لاخ رو و تو اس کا ذبح کرنا زخمی کرنا ہے یعنی اس میں زبہ استراری جائز ہے تو ایک جانور وحشی ہو گیا اب آپ قریب بھی نہیں جا سکتے گائے بیل وغیرہ ہے تو آپ دور سے چھری یا نیزے وغیرہ مار کر اسے زخمی کرتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے تو یہ زبر استراری بھی جانور کا کھانا جائز ہے وَالْمُسْتَحَبُ فِي الْعِبِلِ النَّحْرُ وَإِنْزَ بَحَهَا جَازَ وَيُفْرَهُ بھائی اونٹ کے اندر نحر مستحب ہے بھائی نحر کے کے اونٹ کے بائیں ٹانگ کو باندیا جاتا ہے اور کھڑا کر کے اس کا یہ جو جہاں گردن سینے کے ساتھ مل رہی ہے یہ نرم مقام بھائی یہ گڑھا سا جو گردن میں پڑھا ہوئے لبات جس کا آپ نے ابھی پڑھا عربی میں نا اس مقام پر نیزے سے نیزے مارے جاتے ہیں یا چھری ہے یہ نہر ہے یہ اونٹ کے لیے اس میں آسانی ہے آسانی سے خون نکل جاتا ہے اور جلدی مر جاتا ہے جانور خون بھی سارا نکل آتا ہے اور جلدی مر بھی جاتا ہے لیکن اگر ذبا کرے تو پھر تو گردن اس کی لمبی ہے ہمارا نا سمجھ میں آیا تو اس کے لیے وہ تکلیف والی بات ہے اسی لیے تین جگہ پھر ذبا کرتے ہیں وغیرہ تو اونٹ کے لیے نہر میں آسانی ہے تو نہر اسے کیا جائے گا اگر اسے کس نے ذبح کیا تو پھر جائز تو ہے البتہ مخرو ہے جبکہ گائے بیل اور بھیڑ بکری وغیرہ کے اندر اس میں ذبا مستحب ہے اور اگر نہر کیا تو نہر بھی جائز ہے البتہ مخرو ہے تو کہتے ہیں نہرو اور مستحب ہے اونٹ کے اندر نہر نہر مستحب ہے کیونکہ سنت سے اسی طرح ثابت ہے وہ انبا کر لیا تو بھی جائز ہے وہ یوکر مگر مکرو ہے تو جائز ہے اور مکرو ہے و مستحبیل بکر ولغان ضبح اور مستحب ہے بقر گائے بیل بھینس وغیرہ ولغان بھیڑ بکری وغیرہ گائے اور بھیڑ بکری وغیرہ میں مستحب اظہب ذبا کرنا ہے کیونکہ سنت اسی طرح ہے پس اگر ان ان کو تو جائز ہے اور مکرو ہے بکرتن او شاطن اشارا او لم یو شخص نے گائے ذبا کی یا بکری ذبا کی یا اونٹنی کو ذبا کیا اور اس کے پیٹ میں سے ایک مرا ہوا بچہ نکل آیا جنین نکل آیا مردہ تو یاد رکھیے مردہ جنین حرام ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں وہ من نہ ہرا ناقتن اور ذبح بقرتن اوشاً اور جس نے اونٹنی کو زبا کی نحر کیا یا گائے کو ذا کیا اوشا تنیا بکری کو ذبا کیا فوجد فی بت جنینم میتا پس پایا اس کے پیٹ میں مردہ جنین لم یو کل تو اسے نہیں کھایا جائے گا اشارا اولم یو شعر اس پر بال آئے ہوں یا بال نہ آئے ہوں شار کس کو کہتے ہیں بالوں کو اشارا اولم یو شعر اس پر بال آئے ہوں یا بال نہ آئے ہوں یعنی پورا جانور ابھی بنا تھا وہ بنا ہو یا نہ بنا ہو ہاں اگر زندہ نکل آیا تو پھر زبا کے ساتھ اس کا کھانا بھی جائز ہو جائے گا اگر زبا کر لیا ولا یاقلو کلین سب ولا کل مینوری اور جائز نہیں ہے زینا ناب کہتے ہیں کچلی کے دانت کو بھائی کچلی کا دانت جانتے ہو بھائی یہ بھئی یہ اثراف میں آپ کے بھی ہیں یہ سامنے کے دو تین دانت چھوڑ کر ایک طرف بھائی نوکیلا دانت ہے بھائی دوسری طرف اسی طرح نوکدار دانت ہے بھائی یہ جو نوکدار دانت ہیں ان کو ناب کہتے ہیں جمع ہے انیاب بھائی کچلی کا دانت تو یاد رکھیے جانوروں کے دانت بانس کے جو شکار کرنے والے ہیں ان کے سارے دانت اس طرح کے ہیں نوکیلے ہیں جو گوشت پور جانور ہیں ان کے سارے دانت کیا ہیں نوک والے ہیں اس طرح یہ ناب ہیں انیاب ہیں, انیاب ہیں ان کے انیاب اور باقی جانوروں کے جو گھاس وغیرہ کھانے والے جانور ہیں چارہ کھانے والے جانور ہیں ان کے سارے دانت ہموار ہیں ان کا کوئی ایک دانت بھی اس طرح نوکدار نہیں تو جیسی جس کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دانت بھی ویسے بنائے گوشت کو جانوروں کو نوکیلے دانتوں کی ضرورت تھی اس کے بغیر گوشت نہیں کھایا جا سکتا شکار نہیں کیا جا سکتا ان کو نوکیلے دانت دیے اور جو چارہ اور گھاس کھانے والے جانور تھے انہیں نوکیلے دانتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی بلکہ انہیں ہموار دانت چاہیے تھے تاکہ ان کے ذریعے اچھی طرح چارے کو چبا لیں تو ان کو ہموار دانت دیے بھائی جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے دانت دے دیے جس میں اشارہ ہے یہ گوشت بھی کھا سکتا ہے اور سبزی بھی کھا سکتا ہے سمجھ میں آیا اب آپ کو صاحب قطوری بتلا رہے ہیں کن جانوروں کو کھانا جائز ہے کن کا کھانا جائز نہیں کہتے ہیں جن جانوروں کے کچھ کے دانت ہیں ان کا کھانا جائز ہے؟ نہیں یعنی شکار کرنے والے ہیں مراد کیا ہے جو جانور شکار کر کے کھاتے ہیں ان کا کھانا چاہیے نہیں میں بھائی وہ حرام ہیں اسی طرح پرندوں میں سے کون سے پرندے حلال ہیں کہتے ہیں بھائی جو پرندے گھاس وغیرہ کھاتے ہیں پھل وغیرہ کھاتے ہیں صرف وہ پرندے حلال ہیں جیسے توتا مینا فاختہ چڑیا وغیرہ اور جو پرندے شکار کرتے ہیں پنجوں کے ذریعے جیسے عقاب وغیرہ ان کا کھانا جائز نہیں تو مینت سپاہی درندوں میں سے درندے جتنے درندے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ولا کل لدی مخلب مینت مخلب کہتے ہیں پنجے کو زی مخلب پنجوں والے زیناب کا جیسے کیا مانا تھا کچھلی کے دانتوں والے اور زی مخلب کا مانا پنجوں والے اور نہ ہر پنجوں والے کو مینا تیور کس میں سے پرندوں میں سے یعنی ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے آسان لفظوں میں یوں کو جو, جو درندے اور جو پرندے شکار کر کے کھانے والے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ولا با سبھی عقلی گورا اور کوئی حرج نہیں ہے کھیتی کا کوا کھانے میں کھیتی کے کوے کے کھانے میں کوئی حرج یہ کوے کی کوئی خاص قسم ہے جو صرف کھیتی وغیرہ کھاتا ہے سبز یا گھاس وغیرہ یہ چیزیں کھاتا ہے گندگی اور وغیرہ مردار چیزیں نہیں کھاتا جو شکار نہیں کرتا ولا یو کل اب قلعی یا ابقا کا معنی ہے چتکبرا کو چتکبرا کوا یہ کوئی کوا ہے سفید سے داغ ہوتے ہیں اس پر وہ ولا یو کل ال اب کا اور چتکبرا کوا نہیں کھایا جائے گا وہ جو کہ مردار کھاتا ہے جیف جمع ہے چیپت ان کی مردار کو کہتے ہیں وہ یو کراہو اقلو اور مکرو ہے بجو کا کھانا جو مردار کھاتا ہے گندگی کھاتا ہے اس کا کھانا مکرو مکرو ہے زب کہتے ہیں، گوہ بھئی، گوہ جانتے ہیں، نہیں جانتے یہ چھپکیلنگ کی طرح ایک بڑا جانور ہے بھائی بڑا جانور اس زب، گوہ کہتے ہیں اس کا کھانا مکرو ہے کل لیہا اور تمام حشرات جو ہیں ان کا کھانا مکرو ہے تمام کے تمام مکرو ہیں ولا عل آہلی ول بغال اور جائز نہیں ہے ہے گھریلو گدا یعنی پالتو گدا اور جائز نہیں ہے خمور آہلی پالتو گدوں کا گوشت کھانا ول بغال بغال خچر ولا اکلو لحمل خمر اہلی ول بیگالی اور جائز نہیں ہے فالتو گدوں اور خچروں کا گوشت کھانا راہل الحمل فرسی ابھی حنی فتح رحم اللہ تعالی اور مکرو ہے گھوڑے کا گوشت کھانا امام اعظم حنیفہ فرحم اللہ کے نزدیک مکرو ہے سمجھ میں آیا بھائی لیکن روایات میں آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ نے موت سے تین دن پہلے رجوع کر لیا تھا کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے بھائی اسی طرح گھوڑی کا دودھ پینا بھی جائز ہے ولا باسبی اکلیل ارنب اور کوئی حرج نہیں ہے خرگوش کے کھانے میں ارنب خرگوش بھائی وا بحما لا کلو لادمی بھائی, بھائی وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کو اگر آپ ذبا کر دیں تو زبا سے جسم سے سارا خون نکل جائے گا ذیبا سری طریقے پر ذبح کر دیں گے تو یاد رکھیے اس کی کھال بھی پاک ہو گئی اس کا گوشت بھی پاک یعنی نجس نہیں یہ معنی نہیں کہ حلال ہو گئے کھا بھی سکتے ہیں یعنی نجس نہ رہے یعنی نجس نہ رہے اب وہ گوشت اگر کپڑوں کو لگ گیا کچھ تو آپ یہ نہ کہیں یہ کپڑے نجس ہو گئے یا پانی میں پڑ گیا تو آپ یہ نہ کہیں یہ پانی کیا ہو گیا نجس کیونکہ ابھی صاحب قدوری نے بتلا دیا آپ کو کہ جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا اسے بھی جب آپ شرعی طریقے سے کیا کر دیتے ہیں ذبا کر دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ خون نکل گیا نجس تو خون تھا جو خون نکل گیا تو باقی پاک ہو گیا تو کہتے ہیں وہ تہور جلد ہو و لقم ہو اور جب ذبح کر دیا اس, اس چیز کو اس جانور کو اس کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا تہورہ جلد ہو تو اس کی جلد بھی پاک ہو گئی اور اس کا گوشت بھی پاک ہو گیا الدمی یا ولخین زیرہ مگر آدمی اور خنزیر کے ان کا یہ حکم نہیں آدمی ادمی اور کنذیر کا یہ حکم نہیں ہے ہمارا نا فین الزکات اللہ تعالی فیهما اس لیے کہ ذبح کرنا ان میں کوئی عمل نہیں کرتا ذبح سے ان میں کوئی عمل نہیں ہوتا کنذیر میں اس کی نجاست کی وجہ سے اور انسان میں اس کی شرافت کی وجہ سے ولا یؤکلوا من حیوان الماء الا ما اور نہیں کھایا جائے گا پانی کے حیوانات میں سے مگر مچھلی کو صرف مچھلی پانی کے جانوروں میں سے حلال ہے اور کوئی چیز نہیں وہ یو کر رہا ہو اقل پانی کے اوپر تیرنے والی مراد وہ مچھلی ہے جو مر کر پانی کے اوپر آ جائے مر کر کیا ہے پانی کے اوپر آگے الٹی اب تیر رہی ہے پانی پر اس مچھلی کا کھانا مکرو ہے مکرو ہے سمجھ میں آیا بھائی جو خود مر کر پانی کے اوپر اب تیر رہی ہے بھائی اس کا کھانا مکرو ہے کہتے ہیں وہ یوک رہو اقلو تاخی مین اور مکرو ہے سما کے تاخی کا کھانا اس میں سے ولا باس ابھی اقلیل جرریس اور کوئی حرج نہیں ہے جرریس مچھلی کے کھانے میں جرریس ایک قسم کی مچھلی ہے اس کا نام ہے وار ماہی اور مار ماہی مچھلی کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کو اردو میں بام مچھلی کہتے ہیں بھائی بام مچھلی جانتے ہیں نہیں جانتے سانپ نما مچھلی ہوتی ہے بڑی مضبوط طاقتور مچھلی البتہ ہے مچھلی ہی اور تو اسے مار ماہی یہ فارسی لفظ ہے بھائی اور مار ماہی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ اقل الجراد اور ٹڈی کا کھانا جائز ہے ولا زکات کے لیے زبا بھی نہیں ہے ٹڈی بغیر زبا کی اس کا کھانا جائز ہے سمجھ میں آیا بھائی تو یہ خاص قسم کی ٹڈی ہوتی ہے بھائی اور فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہے اور کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہوتی ہے جس علاقے میں کہتے ہیں یہ کہ چلی جائے ساری کی ساری فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں بھائی پوری فصلوں کو ڈھانپ لیتی ہیں بھائی پوری پوری فصلوں کو ڈھانپ لیتی ہیں بھائی جی جب یہ اڑتی ہیں چلتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے گرد و غبار آ رہا ہے بھائی بادل آ رہے ہیں بھائی اس طرح پورے علاقے پر چھا جاتی ہیں اور جہاں آتی ہیں جاتی ہیں پوری فصلوں کو ختم کر دیتی ہیں سمجھنے یہ انگلی کے برابر یا ایک اگلی یا اس سے برابر لگ بھگ بڑی بڑی ہوتی ہے تو ان کا کھانا جائز ہے اور ان میں के بھی نہیں ہے. اس لیے کہ میں آتا ہے دو جانور ہیں ان میں मछली نہیں ہے ایک مچھلی ایک ٹڈی ہوئی مچھلی اور مچھلی میں بھی آپ جانتے ہیں ذیبا نہیں ہے مچھلی کو پکڑا جا کے ذریعے باہر نکال لیا وہ خود ہی مر گئی تھوڑی دیر بعد اس کا کھانا جائز ہے چلیے بس مولانا